السلام علیکم و رحمت اللہ کھینچو کھیچو کھینچو پائپ کو کھینچو فرم سے ترجمہ باب الدین کے اللہ کی حدیشوں کیا علمی درس آپ کے سامنے ہمارے معزز شیخ محترم ابو زمیر حفظ اللہ کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے اب تک کی تین دروس میں صرف پانچ حدیثوں کی شرح شیخ نے فرمائی ہے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیخ کتنی تفصیل کے ساتھ اور کتنا علمی درس آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو علمی دروس سے مستفید فرماچے ہیں کیونکہ شیخ محترم بھی تشریف لا چکے ہیں اس لیے مزید کچھ نہ کہتے ہوئے میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں طب احترام کے ساتھ کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں آج جو چھٹی حدیث ہے وہاں سے انشاءاللہ درس کا آغاز کیا جائے گا جزاک اللہ خیر و السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک تعالی وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو محترمی فضيلة الشیخ مختار احمد مدنی حفظ اللہ لعلن میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ جس میں احکام اور اخلاق و آداب سے متعلق حدیثیں ہیں امام حافظ ابن حجر رحم اللہ کی کتاب الغرام کتاب کا آخری حصہ کتاب الجام اور اس میں سے باب البر وسیلہ کی حدیثوں کا ہم مطالعہ کر رہے تھے جیسا کہ شیخ محترم نے فرمایا کہ آج چھٹی حدیث ہم آج شروع کریں گے آج دو حدیثیں ہم کو مکمل کرنی ہے سات الگ وقت کی گنجائش رہی تو انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے کہ ہم چھٹی حدیث پر جائیں ایک اہم مسئلہ جو پچھلے رہ گیا تھا اور جو پانچویں حدیث کا ایک حصہ ہے اس کو بھی ہم سمجھنا ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے حدیث کیا تھی وان سن رضی اللہ عنہ, عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدی لا یؤمن عبد حتى یحب لجاریہ او لأخیہ ما یحب لنفسیہ متفقن علیہ آنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا ازاد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک کہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے یا آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے اس حدیث کو امام الباری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث میں بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے ساتھ خیر قاہی کرنا کتنا ضروری ہے لیکن یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس خیر کو بتاتے ہوئے جو انداز اختیار کیا اس میں ایمان کی نفی آپ نے کی بڑی سختی سے آپ نے کہا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے یا وہ ایمان نہیں لایا جو اپنے بھائی کے لیے یا اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کی نفی کا یہاں کیا مطلب ہے کیا ایسا آدمی جو کسی مسلمان کے لیے یا کسی پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے کیا ایسا انسان کیا ایسا مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس کے ایمان کی نفی کا کیا مطلب ہے کیا امومن نہیں رہتا کیا اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے تو یہ سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے جو ضمنً ایک عقیدے کا مسئلہ یہاں پر ہے اور بہت ساری احادیث میں اس طرح کی بات آتی ہے یہ صرف ایک حدیث نہیں جس میں اس طرح کی بات ہے. بہت ساری احادیث ہیں جس میں آدمی کے ایمان کی نفی ہوتی ہے تو کیا ہم اور خوارج کا جو فرقہ ہے اس وجہ سے بھی گمراہ ہوا کہ انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ جو انسان قبیرہ کا اتخاب کرے وہ مومن نہیں رہتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور معتزلہ نے کہا کہ وہ منزلت بین منزلتین دونوں کے درمیان رہتا ہے نہ وہ مومن ہے اور نہ وہ کافر درمیان میں مالک رہتا ہے تو یہاں پر جو عقیدہ ہمارا ہے اہل السنہ جمع کا عقیدہ ہے آل الحدیف کا عقیدہ ہے جو صلیم صعین کا عقیدہ ہے جو اب تک کے چلے آئے ہیں ان کا اس باب میں عقیدہ کیا ہے کہ یہاں ایمان کی نفی سے کیا مراد لیا جائے گا اس سلسلے میں پہلے یہ دیکھیں کہ ایمان کی یا کسی بھی چیز کی نفی کلام میں قرآن میں یا حدیث میں جو آتی ہے عربی زبان میں کس طور پر ہوتی ہے تین طرح سے ہوتی ہے کبھی نفی وجود کی ہوتی ہے کبھی نفی صحت کی ہوتی ہے اور کبھی نفی کمال کی ہوتی ہے اس کو ہم سمجھیں گے شیخ محمد لہو سالات کسی بھی جملے میں کسی بھی سینٹنس میں کسی بھی آیت یا حدیث میں اگر کسی چیز کی نفی ہو رہی ہے تو وہ نفی یعنی وہ انکار اس کا نہ ہونا جب بتایا جا رہا وہ مومن نہیں اس کا ایمان نہیں تو یہ جو نہیں کہا جا رہا ہے کسی چیز کا انکار کیا جا رہا ہے تو تین میں سے کوئی ایک حالت اس کی ہو سکتی ہے کہتے ہیں اصل و نہ وجود اصل یہ ہے اصل قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کی نفی کی جائے تو اس سے یہ مانا جائے گا کہ اس کا وجود ہی نہیں خدا کا مثل ولیمین جیسے یوں کہا جائے یا یہ جملہ ہے کہ جو بدھ کی عبادت کرتا ہے اس کا ایمان نہیں تو اس کی وہ چونکہ اللہ پر ایمانی نے رکھتا ہے اور بدھ کو مانتا ہے بدھ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے شیخ وسمین کہتے ہیں تو اس میں وجود ہی کی نفی ہے پھر کہتے ہیں فَإن مَنَا مَانِعُن مِن نفی فَهُوَ نفی نفی <لسحا> لیکن اگر کوئی اور دلیل سامنے ہو یا کوئی اور رکاوٹ ہو اس معنی کے لینے میں کہ وجود ہی کا انکار نہیں ہو سکتا ہے وجود تو ہے تو پھر کیا مطلب لیا جائے گا کہتے پھر یہ مانا جائے گا کہ وہ عمل صحیح نہیں ہے کہ کسی عمل کا انکار کیا جائے جیسے کوئی کچھ کرے اور اس سلسلے میں کہا جائے تم نے نہیں کیا پھر سے کرو تو یہاں مراد یہ ہوا کہ اس نے تو کیا تھا لیکن اس کا عمل صحیح نہیں ہوا لہٰذا یہاں پر وجود کی نفی نہیں ہے کہ اس نے کیا ہی نہیں بلکہ صحیح طور پر اس نے نہیں کیا جس سے اس کا عمل ادا ہو جائے تو یہاں پر جو نفی آ رہی ہے جو نگیشن یہاں پر ہے وہ صحت کے اعتبار سے کہ ٹھیک ڈھنگ سے اس کا عمل ادا نہیں ہوا ایکسیپٹیبل وہ نہیں ہے قبل قبول نہیں ہے کہتے مسلو اللہ صلاح طبیغیر اردو جیسے یوں کہا جائے کہ وہ نماز ہی نہیں جو بغیر وضو کیا ہو تو آدمی پڑھا تو ہے اس کا وجود تو ہے کوئی نہیں کہہ سکتا اس نے دیکھا ہے لوگوں لوگو نے کہ اس نے نماز پڑھی لیکن نماز نہیں کا مطلب یہاں پر ہے کہ وہ نماز صحیح طور سے ادا نہیں ہوئی تو اس کی صحت کا انکار ہے وجود کا نہیں کہتے منا منا لیکن پھر اگر ایسا بھی ہو کہ کوئی ایسی رکاوٹ ہو جو اس کی صحت کی نفی میں رکاوٹ بن جاتی ہے یہ نہیں مان سکتے ہم کہ اس کی وہ صحیح طور پر ادا ہی نہیں ہوا ادا تو ہوا لیکن کامل طور پر ادا نہیں ہوا اگر کوئی چیز ایکسیپٹیبل ہے لیکن پھر بھی اس میں کوئی کمی رہ گئی کہ پرفیکٹ وہ نہیں ہوا تو کبھی انکار اس کمال کا بھی ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں مثلو لا کی موجودگی میں نماز نہیں تو یہاں پر جو ہے کہتے ہیں ہو یعنی یہاں پر یہ تیسری چیز ہے کہ جس میں کمال کی نفی کہ کوئی آدمی کھانا ہے سامنے لیکن کھانا چھوڑ کے اگر نماز پڑے گا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ڈھنگ سے اس کی نماز نہیں ہو پائے گی کیوں اس لیے کہ اس کی نماز میں خوشو کی کمی رہے گی اس کا دھیان پورا کھانے میں اٹکا رہے گا اس کے خیالات جو ہیں اللہ کی طرف ہونے کی بجائے درمیان میں اس کو کھانے کے بھی خیالات آتے رہیں گے تو پوری طرح سے توجہ اس کی نماز کی طرف نہیں ہوگی تو یہاں پہ حاصل یہ ہے کہ شیخ ابن و فیمین اور دیگر علماء نے بھی یہ بات کہی ہے کہ احادیث میں جو انکار آتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہے تو کبھی انکار وجود کا ہوتا ہے کبھی انکار صحت کا ہوتا ہے اور کبھی انکار کمال کا ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں موجود ہی نہیں اور کبھی انکار ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک سے ادا نہیں ہوئی مقبول بھی نہیں ہو سکتی ہے صحیح ادا نہیں ہوئی ریپیٹ کرنا پڑے گا کبھی ہوتا ہے کہ انکار کمال کا ہوتا ہے کہ ادا تو ہو گیا لیکن پوری طرح سے صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوا کچھ کمی رہ گئی کمال نہیں اس کے اندر پرفیکشن اس کے اندر نہیں ہے. کا انکار, ہوگا, یا پھر اس کے کا انکار ہوگا یا پھر اس کی ایکسپٹیبلٹی کا انکار ہوگا یا پھر اس کی پرفیکشن کا انکار ہوگا تو یہ تین چیزیں ہیں کہتے لَا یاد رکھنے کی چیز ہے پر حدیث میں جو آیا ہے تم میں سے کوئی آدمی ایمان نہیں لایا تو, تو کہے گا میں تو کلیما پڑھا ہوں میں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو مانتا ہوں سب کرتا ہوں پھر انکار کس چیز کا ہے کہتے یہاں پر انکار کمال ہی کا ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ مسلمان ہی نہیں اسلام سے خارج ہو گیا نہیں کمال ہے لیکن یہ کمال مستحب بھی ہو سکتا تھا واجب بھی ہو سکتا تھا یہاں جس انکار کی بات ہو رہی ہے وہ مستحب کمال کی نہیں ہے وہ واجب کمال کی ہے کمال کس کو کہتے ہیں جتنا اللہ کو مطلوب ہے پرفیکٹلی آدمی اتنا کرے جتنے کا مکلف انسان ہے اتنا مکمل کرے ہر آدمی الگ الگ مکلف ہے تو جو آدمی جس چیز کا مکلف ہے ایمان کے تقاضوں کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے تکمیل کے اعتبار سے اگر آدمی اس میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ کوتاہی کبھی نوافل میں ہو سکتی ہے کبھی فرائض میں ہو سکتی ہے ایمان ب... ایمان بڑھتا رہتا ہے ایمان آدمی کے اعمال سے بڑھتا رہتا ہے اور اعمال کے چھوڑنے سے گھٹتا ہے لیکن اعمال کئی طرح کے ہیں اعمال فرائض و واجبات بھی ہیں اور اعمال مستحبات بھی ہیں نفل بھی ہے اگر نفل چھوڑ دیتا ہے تو اس اعتبار کے کمال سے محروم رہتا ہے اور اگر فرض میں کوتاہی کرتا ہے تو اس اعتبار سے کمال میں کوتاہی اس کی کمی آتی ہے تو کمال ایمان کا کم جب ہوتا ہے ایمان میں جو نقص پیدا ہوتا ہے وہ کمال کبھی مستحب ہوتا ہے کبھی واجب بھی ہوتا یہاں ایک ایسی چیز اس نے نہیں کی جو لازم تھی تو ایمان گھٹ گیا تو واجب چیز کے ترک پر جب ایمان میں کمی پیدا ہوتی ہے پھر سے میں کہہ رہا ہوں واجب لازم چیز کی کمی سے کوتاہی سے جو کمی ایمان میں ہوتی ہے ایسے مقام پر حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کا ایمان نہیں ورنہ کوئی آدمی اگر تاجد نہیں پڑتا ہے مثلاً مسواک نہیں کہتا تب کہا جائے اس کا ایمان ہی نہیں جو مسواک نہ کرے اس کا ایمان ہی نہیں جو تاجد نہ پڑے وہ فرض نہیں ہے نہ مسواک فرض ہے نہ تاجد فرض ہے ایسے وقت میں نہیں کہا جائے گا لیکن یہ کہ ایک انسان جب فرائض میں کوتاہی کرے تو ایسی صورت میں فرض اور واجب ایک ہی ہوتا ہے فرائض و واجبات میں کوتاہی کرے لازم چیزوں میں کوتاہی کرے تو اس کے ایمان میں ایسی کمی ہو جاتی ہے جو کمی نہیں ہونا چاہیے تھی جس سے وہ مجرم بن جاتا ہے اللہ کے نزدیک مستحق چھوڑنے سے مجرم نہیں بنتا ہے لیکن فرائض واجبات چھوڑنے سے وہ مجرم بنتا ہے تو کہتے ہیں کہ لمال واجبی لل <لَلْمُصْتحبتا> کہ یہ ایسے کمال کا انکار ہے جو واجب تھا مستحب نہیں لازم تھا کہ ایسا کمال وہ پائے کوشش کرے اس کے حاصل کرنے کی ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں اسی بات کی مزید توضیح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ والمراد بن نفی کمال المان یہاں جو ایمان کا انکار ہو رہا ہے کہ اس کا ایمان نہیں تو یہاں کمال ایمان کا انکار ہے نہ کہ مجرد ایمان کا مطلق ایمان کا انکار نہیں ہے سرے سے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ایسی بات نہیں ہے. اس کے پاس کامل ایمان نہیں ہے کہتے وہ نفیو اسم شعی اعلی نف الکمال مستفی فی کلا مہمہ فلان لئی سب انسان کہتے کسی کہ چیز کی نفی سے مراد اس کا کمال لینا کہ کمال نہیں ہے اس کے اندر یہ ایسا ہی ہے جیسے علما کہتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں وہ, آدمی، وہ انسان ہی نہیں ہے جیسے کسی آدمی میں کوئی خرابی ہو اور وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے بدتمیزی کرے اور انسانیت اس میں نہ ہو جس کو ہم ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کوئی انسان ہے انسانی نہیں ہو تو وہ تو جانور ہے تو یہاں کیا مراد ہے اس کے انسان ہونے کی نفیہ آپ کر رہے ہیں تو کیا واقعی وہ انسانیت سے نکل گیا نہیں اس کی انسانیت جو ہونا چاہیے تھی اس میں کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے دکھ درد میں ان کے کام آنا اور ان, اس کو احساس ہونا لوگوں کی تکلیف کا یہ جو چیز اس میں ہونا چاہیے تھی وہ نہیں اس کے اندر جو کہ لازم تھی ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ فلاں انسان ہی نہیں ہے تو کسی بھی چیز کے سلسلے میں جب کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہاں کمال مراد ہوتا ہے نہ یہ کہ سیرے سے وہ انسان ہی نہیں ہے کہتے وہ آ, قال, قال عائدن, وہ کہتے ہیں قوله صفات کہتے ہیں کہ کہ کہ اگر کوئی کہے کہ یہاں پر ایمان ہی نہیں لایا تو آپ کیسا اس کی تعویل کر رہے ہیں کوئی یہاں پر شبہ پیدا ہو سکتا ہے آپ کیوں اس کا مطلب یہ رہے ہیں کہ ہاں وہ مومن ہے کہتے ہیں کہ حدیث میں کیا لفظ ہے کہ وہ لائک مینوبن حت تا مسلم ما ماںحبل لنفسه من ملقی جو حدیث میں آیا ہے کہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس کے اس عیب کے باوجود اس کو مسلمان کا بھائی بنایا جا رہا ہے اگر وہ اسلام سے خارج ہوتا تو اس کے اس مسلمان اس کا بھائی نہیں ہوتا یہ جو اخوت ہے اسلامی یہ ختم ہو جاتی تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے تو مانا جا رہا ہے کہ اس کے باوجود وہ مسلمان باقی ہے اور دوسرا مسلمان اس کا بھائی باقی ہے اسلامی اخوت ختم نہیں ہوئی اگر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا تو اس کے لیے بھائی کا لفظ نہیں آتا کیونکہ مسلمان غیر مسلم کا بھائی نہیں ہوتا ہے اسلامی اخوت الگ چیز ہے ہو سکتا ہے رشتے کے اعتبار سے کسی کا بھائی ہو لیکن اسلامی اخوت صرف مسلمانوں میں ہوتی ہے تو یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ یہاں پر اخی ہل مسلم کہا گیا اخی ہل مسلم اس سے معلوم ہوتا کہ وہ اس کے باوجود اسلام سے خارج نہیں ہوا وہ مسلمان کا بھائی باقی ہے فتح الباری میں جل ایک صفحہ نمبر ستاون پر ابن حجر رحم اللہ نے بات کہی ہے اسی لئے کہ حدیث میں مزید اس کی تأیید ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں <سلام> لا يبلغ عبد حقیقت الایمان حتی يحب لنناس ما يحب لنفسه من الخیر ابن حبال نے اس کو روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے التالیقات الحسان میں جو ابن حبان کی تحقیق ہے اس میں حدیث نمبر 235 پر اس کو صحیح کہا ہے کیا کہ الفاظ ہے حدیث کے وہ بند کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا یہ نہیں کہا کہ سرے سے ایمانی اس کے پاس نہیں ایمان کی حقیقت ایمان کی گہرائی ایمان کا واقعی حق ادا نہیں کر سکتا کمال نہیں پا سکتا یہاں تک کہ وہ لوگوں کے لیے وہی خیر پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو یہاں بھی جو نفی کی گئی ہے وہ حقیقت ایمان کی کی گئی نہ کہ سرے سے ایمان کی تو حق ادا نہیں کیا اس نے ایمان کا جو کرنا چاہیے تھا کما حق اہو ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان نہیں لایا تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ سر سے ایمان نہیں ہے اس تعلق سے ابن تیمیہ الحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی اب یہاں پر دیکھیے کیوں ایسا مانا ضروری ہے لینا کہتے والذی علیہ جماہیر السلف الفی و اہل الحدیف ہی جو عقیدہ جس پر جمہور صلف ہیں عام طور سے سلف کے عقیدے میں چیز ملتی ہے وہ اہل و وغیرہ اور اہل حدیث اور ان کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں اہل علم ان سے جو بات ملتی ہے اور جس پر وہ لوگ ہیں کہتے ہیں واجبہ کہ ایمان کا انکار ایسے وقت کیا جاتا ہے جب ایمان میں جو واجب چیزیں ہیں انسان اس کا اہتمام نہیں کرتا ایمان کے تقاضے ہیں ایک آدمی ایمان جب لاتا ہے تو اس پر بہت سارے فرائض عائد ہوتے ہیں جب وہ ان فرائض میں سے جو بھی چھوڑتا ہے تب جا کر اس کے ایمان کی نفی کی جاتی ہے کہتے ہیں شار اللہ رب العالمین یا پھر اللہ کی شریت کی تشریح کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت مقرد کرتے ہیں اللہ کے بتاوے طریقے سے تو وہ ہمیشہ جب بھی ایمان کا انکار کرتے ہیں کسی انسان کے لیے تو وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ انسان کوئی واجب اس پر ہوتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا واجبات کا ترک اس میں ہوتا ہے تب جا کر اس کے لیے ایمان کی نفی کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ النَّفْيُ الْكَمَالِ فَالْكَمَالُ نَوْعَانُ وَاجِبٌ پھر اگر ہم یہ کہیں کہ جب ایمان کا انکار کیا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں سرے سے ایمان کا انکار ہے بلکہ کامل ایمان کا انکار ہے تو یہ بھی یاد رکھو کہ کمال دو طرح کا ہوتا ہے واجب اور مستحق ایسا کمال جس کا حاصل کرنا تم پر لازم ہے اور ایسا کمال جس کا اختیار کرنا ایسا کمال جس کا اختیار کرنا تم پر واجب ہے اور دوسرے ویسا کمال جس کا اختیار کرنا لازم نہیں ہے۔ تاجید پڑے گا ذکر کرے گا بہت ساری چیزیں کرے گا کمال امام میں پیدا ہوتا جائے گا لیکن یہ واجبات نہیں ہے یہ مستحب ہے۔ تو مستحب کمال اور واجب کمال۔ فشاریو لم ين في الايمان ولا الصلاه ولا الصيام ولا الطهاره ولا نحو ذلك من المسميات الشرعيه لانتفاء بعض مستحباتها شاری یعنی اللہ رب العالمین یا اللہ کی بات کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کے ایمان اس کی طہارت اس کی نماز اس کا روزہ یا اسی طرح سے دوسرے جتنے بھی شریع احکام یا مسمیات ہیں الفاظ ہیں شریعت کے عبادات کے نام ہیں اعمال کے نام ہیں اس طرح سے کسی بھی چیز کا انکار اس وقت تک نہیں کرتے ہیں جب تک کہ واجبات میں سے نہ ہو مستحبات کے لیے انکار نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں جو تاج نہیں پڑتا نہیں ہوتا ایسا واجبات میں ہی ہوگا کہتے ہیں اِذْ لَوْ كَذَلِكَ لَنْ عَنْ بل ان نما نفا الواجبات اگر ایسا ہو جائے عموماً سارے ہی مسلمانوں سے تقریباً سارے مسلمانوں سے ایمان کی نفی ہو جائے گی کیونکہ کون مسلمان ہے جو سارے احکام پر عمل کرتا ہو سارے فرائض کو پورا کرتا ہو سارے نوافل کا احتمام مستحبات کا اہتمام کرتا ہو کوئی آدمی کچھ نہ کچھ تو چھوڑتا ہے تو سارے ہی لوگوں سے ایمان کا انکار ہو جائے گا کون بچے گا ما شاء اللہ ماشاء اللہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بس اور شاید ہی کوئی ایسا بچے گا کہ کوئی آدمی کوئی مستحب چھوڑتا نہ ہو ایسا کوئی ہوگا نہیں تو پھر مستحب چھوڑنے سے اگر ایمان کی نفی ہوتی ہے تو کوئی بھی بچے گا ہر انسان کوئی نہ کوئی مستحب چھوڑتا ہے تو یہاں واجبات کے چھوڑنے پر ایمان کی نفی ہوتی ہے نہ کہ مستحبات کے چھوڑنے پر تو کمال دو طرح کا ہوتا ہے واجب اور مستحب یہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے اپنے بھائی کے لیے وہی چاہنا جو اپنے لیے چاہتا ہے اپنے پڑوسی کے لیے وہی چاہنا جو اپنے لیے چاہتا ہے اگر یہ نہیں کرتا ہے تو گویا کہ ایمان میں سے سخت کمی ہو گئی کیونکہ اس نے ایک واجب کو ترک کیا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے یہاں پر بھائی کے لیے بھی ہے اور یہی بات پڑوسی کے لیے بھی ہے آئی پڑوسی کے لیے بھی جو باتیں حدیث میں آئی ہیں اختصار کے ساتھ اس کو بھی دیکھتے ہیں جیسے حدیث کے الفاظ ہیں حت تا علی جاری ہی لی عقیح ما یوحب علی نفسی یہاں تک کہ آدمی اپنے بھا... اپنے پڑوسی کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے وہی پسند کرے جو اپنی لیے پسند کرتا ہے جب تک یہ نہیں کرتا ہے وہ مومن کامل درجے میں نہیں ہوتا ہے پڑوسی کے لیے کیا حدیث میں آیا بہت ساری حدیث ہیں کچھ باتیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعُنْ إِلَى جَنْبِهِ وہ مومن نہیں ہے یہاں بھی آپ دیکھیے ایمان کی نفی معلومات کی واجب ہے وہ مومن نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھائے جبکہ اس کا پڑوسی اپنی کروٹ پر بھوکا سویا ہوا ہو اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور کروٹیں بدل رہا ہو اور رات میں بھوک کی وجہ سے اور یہ ڈکار لے کے بالکل سیر ہو کر آرام کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کہی ہے امام ابو دا امام ابو خاری نے العدب المفرد میں امام الطبرانی نے القبیر میں امام الحاکم نے المستدرک میں اور امام البحقی نے القبرا میں القبرا میں اس کو روایت کیا ہے اور سیل جامل شغیر میں حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرماتے ہیں مَا آمَنَ بِي مَنْبَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِنُ عِلَى جَمْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ وہ آدمی ایمان نہیں لایا مجھ پر وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جو سیر ہو کر پیٹ بھر کھا کے رات گزارے جبکہ اس کا پڑوسی اپنی کروٹ پر بھوکا سویا ہوا ہو جبکہ اسے معلوم ہو کے پڑوسی بھوکا ہے تو کہہ سکتا بھائی ہم کو کیا معلوم کا کیا حال ہے تو چھپاتا ہے اپنے حال کو اگر معلوم ہوتا تو ہم کرتے ہمارے ایمان کیسے اس کی نفی ہو گئی یہاں پر جو نفی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ جانتا ہو کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے تک نہیں ہے اور وہ لوگ بھوکے سوئے ہوئے ہیں اور یہ یہ بھی بھوکا نہیں ہے بلکہ پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھاتا ہے ہو سکتا کہ اپنے کھانے میں سے کچھ اس بھی بھیج یہ پیٹ بھر نہیں کھاتا تھوڑا کھا لیتا اور پڑوسی کو بھیجتا اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ گناہگار ہے اگر ایسا نہیں کرتا تو یہ گناہ ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اپنی جگہ ہے لیکن اس کے علاوہ انسان کی چیزوں میں لوگوں کا حق ہوتا ہے کبھی پڑوسی کا کبھی کسی اجنبی کا بھی ہوتا ہے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھے امام البزار نے اور تبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث بھی سہیل جامع میں موجود ہے پڑوسی کے تعلق سے دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر کہی ہے ایک اس کا اکرام اور دوسرے اس کے ساتھ احسان اکرام کا تعلق اس کی عزت سے ہے اور احسان کا تعلق اس کی حاجات سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منکا نی امنب اللہ ولی مل آخری فلی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان اپنے پڑوسی کا اکرام کرے مہمان کے بارے میں بھی حدیث آئی ہے لیکن پڑوسی کے بارے میں بھی آئی ہے تو کہا کہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا سلوک کرے بے عزتی اس کی نہ کرے بات کرنے میں اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں سلوک کرنے میں اکرام کرے اس کی عزت رکھے اس کے ساتھ یعنی عزت کا سلوک کریں امام البخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الادب میں چھ انیس اور امام مسلم نے کتاب امان میں حدیث نمبر سینتالیس پر اس کو ذکر کیا ہے یہاں لیکن انداز الگ ہے کہ اس کے ساتھ اکرام کا سلوک کرے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو یہ ایمان کے مکملات میں سے ہے یہاں نفی نہیں ہو رہی ہے بلکہ یعنی یہاں پر اکرام کی تلقین اور ترغیب دی جا رہی ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا منقانب اللہ ولیومل آخری ولیف سن جاری ہی جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا سلوک کرے یہ حدیث مسلم میں ہے کتاب الایمان حدیث نمبر اڑتالیس ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کا اکرام کرے طریقے سے اسے پیش آے. اور دوسرا فلی الا جاری ہی اپنے پڑوسی سے احسان کا سلوک کرے اس پر احسان کرے جو بھی اپنے پاس خیر ہے اس میں سے اس, اس کے لیے بھی آ, کچھ راستہ نکالے پڑوسی کو ستانے کا انجام کیا ہے اس کے بلاکس ابو حریر رضی اللہ عن کہتے ہیں اور خاص طور سے عورتوں کے بارے میں ہے کیونکہ انہیں کے آپس میں بہت جگڑے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو رضی اللہ کہتے ہیں کہ قیل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ان تقویلا اللہ کے رسول فلاں عورت رات میں قیام اللیل کرتی ہے تحجد پڑتی ہے اور دن میں روزے رکھتی ہے نفل روزے وتفعل وتصدق اور بہت کچھ کرتی ہے اور صدقہ بھی دیتی ہے وہ تو جی لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی بد زبانی سے تکلیف دیتی ہے بری زبان ان کے سب غلط طریقے سے بات کرتی ہے بےزدی کرتی ہے دل آزاری کرتی ہے وہ تو جی اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فيها هي من اہل النار. آپ نے کہا اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے وہ جہنمی عورت ہے آپ دیکھیے نماز پڑھتی ہے روزہ رکھتی ہے فرض نہیں نوافل کا اہتمام کرتی ہے قیام اللیل اور سیام النہار اور اسی طرح سے صدقات کیا بچا آپ دیکھیے لیکن اس کے باوجود ایک کام ایسا کرتی ہے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے کاہے سے مار پیٹ بھی نہیں کرتی ہے زبان سے تکلیف دیتی ہے آپ نے کیا کہا لا خیر کوئی بھلائی نہیں ہے تیری عبادات تیرے اعمال انفرادی ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ تیرا سلوک غلط ہے اللہ کے معاملے میں تو ٹھیک ہے نوافل تک کا اہتمام کر رہی ہے لیکن لوگوں کے معاملے میں فرائض کو ترک کیے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا نہ کرنا ایک بات ہے لیکن ان کو تکلیف دینا انسان تکلیف کو روک کے رکھ سکتا ہے لیکن تکلیف دیتی ہے تو تیرا قسط بھی ہے برا چاہتی لوگوں کا کہا وہ تو نہ حابل تو کہا کہ ہیا لاقی ہی رفیہ من علی النار اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے وہ جہنمی عورت ہے امام احمد اور امام ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا اسی طرح سے امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر 119 پر اور پر میں شیخ البانی نے 190 سو پہ اس کو ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات عبادات میں اچھا ہوتا ہے لیکن پڑوسیوں سے سلوک میں بلکہ لوگوں سے سلوک میں اچھا نہیں ہوتا ہے ایسا آدمی اس کی وجہ سے جہان میں جا سکتا ہے عبادت اپنی جگہ پر ہے لیکن سلوک بھی اپنی جگہ پر ہے اسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے اگر پڑوسی کافر ہو تو بعض ملکوں میں لوگ ایسے ملکوں میں رہتے ہیں مغربی ملکوں میں ہمارے ملکوں میں پڑوسی کبھی غیر مسلم ہوتا ہے اس کے ساتھ کیسا رہا جائے کیا اس کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے اس کے ساتھ بھی وہی پسند کرے جو اپنی لیے پسند کرتا ہے یا ہے اس کا معاملہ مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ذبحت له شاتن فی اہلیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بکری زبا ہوئی فلما جاء قال اہدیتم لجارن الیہودی اہدیتم لجارن الیہودی جب گھر میں آئے تو کہا میرے پڑوسی جو یہودی پڑوسی اس کو دیا کے نہیں دیا میرا یہودی پڑوسی جو اس کو تم نے بھیجا کہ نہیں بھیجا اس میں سے زباہ کیا وہ گوش بھیجا کہ نہیں بھیجا اس کو سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قول مازال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہو سیورثو کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جبریل مجھے بار بار پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کی تعاقید کرتے رہے وصیت کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ کہیں میرا وارث تو نہیں بنا دیں گے اسے. مجھے ایسا لگنے لگا کہ شاید میرے پڑوسی کو میری جائیداد میری جو بھی میراث ہے اس میں میرا وارث بنا دیں گے یعنی اس کا اتنا حق میرے اوپر ہے گویا کہ میرے خاندان والوں کا جن کو میری میراث میں سے حصہ ملنے والا ہوتا ہے میرے پڑوسی کو بھی اس میں شامل کر دیں گے یہ مبارک بتانے میں پڑوسی شامل نہیں ہوتا ہے لیکن مجھے کہا مجھے گمان ہونے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ اتنا حقدار ہو گیا تو اس حدیث کو امام احمد اور ابوداؤد ال نے روایت کیا ہے اور امام البخاری نے الادب المفرد میں بھی اس کو روایت کیا ہے ایک ہزار نو سو ترالیس پر موجود ہے اور صحیح ہے اس سے کہ صحابہ اپنے یہودی پڑوسی کا بھی خیال رکھتے تھے کہ گھر میں اگر کچھ زباں ہوا کچھ پکا کچھ کھانا ہے وہ ان کو بھی بھیجتے تھے یہودی اسلام کے مسلمانوں کے اتنے دشمن لیکن پڑوسی ہونے کے باوجود پڑوسی ہونے کے سبب وہ صحابہ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. کتنا ستا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا مسلمانوں کو کتنی سازشیں کرتے تھے کرتے ہیں اور رہیں گے لیکن اس کے باوجود جب وہ پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے گا اس کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے گا یہ اسلام اسلام کی تعلیم ہے دیکھیے اسلام کی تعلیم ہے اللہ وسلم اللہ فرماتے ہیں سب الاسلام میں کہتے ہیں وہ ان کا نب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے اس کے لیے بھی پسند کرے تو کیا مراد ہے؟ اس کے پاس تو اسلامی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ان کا نک کافراً احب الہفیل ایمان ماں ما یوہب ما الفسی من المناف بے شرک کہتے ہیں کہ اگر کوئی پڑوسی کافر ہے اس کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے کرتا ہے کہتے سب سے پہلے تو ضرورت اس کو ایمان کی ہے اپنے لیے کفر پسند نہیں کرتا ایمان پسند کرتا ہے کہ اللہ مجھے ایمان پر زندہ رکھ جنازے کی نماز میں بھی کیا کہتا ہے اسلام پر زندہ رکھ, ایمان پہ موت دے تو اب جب دعا کر رہا ہے اور بھائی, دعا کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی زیادہ سب سے زیادہ اس کو تو ایمان کی ضرورت ہے اس کے ساتھ خیر خواہ ہی سب سے بڑی یہ ہے کہ کفر پہ مر کے ہمیشہ کے لیے جہاندہ میں جا تو سب سے پہلی چیز اس کے لیے پسند کرنے کی ہے وہ ایمان ہے پھر ایمان ایمان کی شرط کے ساتھ وہ ساری چیزیں اس کے ذمن میں آ جاتی ہیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کو بھی عزت ملے اس کو بھی بےزتیس کی نہ ہو اس کی بھی عزت کی حفاظت ہو اس کی بھی معاش اور اس کی ماں سب صحیح ہو تو اس کے لیے بھی یہ پسند کرے ہیں. یعنی کہ اپنے لیے مففرت پسند کرتا تو اس کے لیے بھی مففرت ایمان نہیں تو مفرت کہاں سے اپنے لیے دعا کر رہا معفرت کی اس کے لیے بھی کر رہا ہے اس کو پہلے ایمان کی ضرورت ہے ایمان کے بعد وہ تمام چیز اس کو نصیب ہوں گی جو ایک مومن کو ایک مومن سے نصیب ہوتی ہے ہاں جب ایمان نہ ہو اخلاق اور احسان کا سلوک اسے کیا جائے گا لیکن محبت اہل ایمان کے لیے خاص ہے محبت الگ ہوتی ہے ہر انجبی سے آپ محبت نہیں کرتے ہیں محبت اپنوں سے کرتے ہیں سلوک سب سے کرتے ہیں سلوک سب سے کرتے ہیں رحم رحم سب سے ہوتا ہے محبت سب سے نہیں ہوتی ہے آپ دشمن پہ بھی رحم کرتے ہیں اس کو برے حال میں جب آپ دیکھتے ہیں کوئی دشمن ہے آپ کا سالوں سال جھگڑا چلا دواخانے میں پڑا ہوا ہے جب جاتے ہیں آپ دیکھنے کے لیے تو آپ کو رحم آتا ہے اس کے اوپر رحم الگ چیز ہے محبت الگ چیز ہے یہ بات یاد رکھیں تو یہ حدیث جو ہے ہم نے مکمل کی جس میں پڑوسی کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اس میں ایمان کی نفی ہم نے دیکھی کہ ایمان کی نفی کمال ایمان کے سلسلے میں نہ کے مطلق ایمان کی اگر کوئی کرین صارفہ ہو ایسی اور دلیل ہو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرے سے سی ایمان ختم نہیں ہوا بلکہ ایمان کا کمال یہاں پر مراد ہے کہ کمال سے محروم رہا ہے انسان اور یہ کمال واجب ہے نا کہ مستحب ہے چلیں اگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 6 باب البر والسلام میں حدیث نمبر 6 ہم دیکھتے ہیں وان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم قال ان تجعل لله نددا وهو خلقك قلت ثم ای فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا خود انہوں نے سوال کیا کہ ایو الذنب اعظم سارے گناہوں میں سب سے سنگین گناہ کون سا ہے عظیم سب سے بڑا بھاری سنگین سیریس گناہ کون سا ہے کال انت اللہ ندن و خلق یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سب سے عظیم گناہ یہ ہے سب سے بھاری گناہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالی کے ساتھ برابر کسی کو بنا دے جب کہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے اللہ کا تو ند بنائے کسی کو جبکہ اللہ تیرا خالق ہے کل تو سم اس کے بعد کون سا گنا ہے جو بہت سنگین ہے تو اپنی اولاد کو جان سے مار ڈالے اس خوف سے اس ڈر سے کہ وہ بھی تیرے ساتھ تیرے کھانے میں شریک ہو جائے گا کل تو سم کہا اس کے بعد کیا کال سمت ان کہ پھر یہ اپنے کی بیوی سے بیٹھے اور اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے یہاں تین باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ یہ سارے گناہوں میں سب سے سنگین گنا ہے نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک دو اپنی اولاد کو قتل کرنا تین اپنی اپنے پڑوسی کی بیوی سے ذنا کرنا اس اعتبار سے تین گنا ہیں شرک قتل اور زنا قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا ہے اسی ترتیب سے اور اسی حدیث کے بعد وہ آیت نازل ہوئی بعض مفسرین یا اہل کے قول کے مطابق اب ایک اور روایت میں عبداللہ مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کال راج یا رسول اللہ الذنب اکبر ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول سب سے بڑا گنا یہاں اعظم تھا یہاں اکبر ہے کی قریب معنی ایک ہی ہے کہ سب سے بڑا گنا اللہ کے نزدیک کیا ہے کالا یہ کہ تو اللہ تعالی کے لیے کسی کو شریک شریک اور ند قرار دے جبکہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے کال ثم کہا اس کے بعد کیا کالا تو اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی تیرے کھانے میں شریک ہوگی کالا سم اس کے بعد کیا کالا سم انتظانیہ بحلیل تجارک کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ ذنا کاری کا ارتقاب کرے انز وج اللہ تصویح کہ بس اللہ تعالی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق میں آسمان سے قرآن کریم کی آیات نازل کر دی ہے. کہتے ہیں سورح الفرقان کی آیت نمبر اڑسٹھ کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں عباد الرحمن کون ہیں وہ بندے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بطور معبود نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہوئے نہیں پکارتے ولاقت اللّی حرم اللہ اللہ بالحق اور نا حق کسی جان کو جس کو اللہ نے جس کا قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے نہ کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں اللہ کے اذن کے بغیر اللہ کے شریعت میں احکام کے بغیر کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں نہ اور جو بھی ایسا کرے یعنی ان اعمال کا ارتقاب کرے ایک کا یا ان سب کا یلقا اسامہ وہ اسامہ میں جا پڑے گا اثام کیا ہے مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں صحیح صنعت کے ساتھ کہتے یل قا اسامہ کالا فی جہن میں ایک وادی ہے <تصفح> وہ اس وادی میں جا ایک سخت گنا وہاں پر اس کو ہوگا اور بعض علمان کہاس سے کہ یہ سخت عذاب اور سخت پکڑ اس کی ہوگی اف سے مرادی ہے دونوں کے معنی میں کوئی تعارض نہیں. عذاب اور وادی کوئی تعارض نہیں <تصفح> اس کو عذاب ہو سکتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ابن مسود کہہ فل آنکھ ایسا ہے کسی اور کا ذکر یہاں پر ہے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے ممکن ہے انہوں نے بھی پوچھا ہو اور کسی اور آدمی نے بھی بعض اوقات ایک عالم سے کئی لوگ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں جب عالم پڑھتا کہ میں نے ایسا پوچھا تو ایسا جواب دیا وہ خود بھی آنکہ وہی پوچھتا ہے تاکہ مزید اور تحقیق مزید اور خود سے معلوم ہو اس براہ راست کو سن لیں تو جب کئی لوگوں نے پوچھا ہوگا تو اللہ نے آیتیں ہی نازل کر دی اس پر یہ بھی ماناس کے ہو سکتے ہیں یا یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ابن مسعود نے اپنی بجا کا ایک شخص نے پوچھا کہیں مناسب نہیں سمجھا کہ اپنا ذکر کریں تو انہوں نے کہ اس میں مسئلہ نہیں ہے اور ہوتا بھی ہے اب دیکھیں گے کہ اللہ ربی ترتیب بلا اور ونا حدیث میں تفصیل ہے اور اس کی قید ہے کہ شرک اللہ کے ساتھ یہ تو ٹھیک ہے اللہ ہی کے ساتھ ہوتا ہے شرک نمبر دو پر قتل جو ہے قرآن میں عام ہے لیکن حدیث میں کیا ہے اولاد کا ذکر ہے اس میں اور اس قید کے ساتھ ہے تفصیل کے ساتھ ہے کہ اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا حدیث میں زائد اس میں قید ہے پھر اسی طرح سے تیسری چیز زنا ہے قرآن میں مطلق ہے لیکن حدیث میں کیا ہے خصوصی ایک مثال دے کر کہا کہ خاص طور سے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے تو یہ جو چیزیں تین چیزیں ہیں قرآن میں بھی قرآن میں بھی آئی ہیں اور حدیث میں بھی صحیح بخاری کتاب ادیات حدیث نمبر چھ آٹھ سو اکسٹھ اور سئی مسلم میں کتاب المان حدیث نمبر چھیاسی پر یہ موجود ہے ایک بہت ہی نفیس اور عمدہ بات رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ تین ہی گناہ کیوں اور بھی تو گناہ کتنے سارے ہیں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین گنا ذکر کیا اور پھر اللہ نے بھی تصدیق میں انہی تین گناہوں کا ذکر یہاں پر کیا خاص بات ہیں ان تین گناہوں میں یہی تین گنا کیوں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفوائد میں ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں صفحہ نمبر 81 پر ہے کہتے ہیں اصول المعاصی کھلوحا کی باروحا و سارے گناہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کی جڑ ان کی بنیاد ان کی اصل ان کے سارے گناہوں کو اگر ایک ساتھ جمع کیا جائے تو تین کیٹیگری میں وہ تقسیم ہوتے ہیں ان کے تین اصول ہیں تین بنیادیں ہیں جن جن کی بنیاد پر آدمی گنا کرتا ہے نمبر ایک کہتے ہیں, تعلق القلب بغیر اللہ وطاعت القوة کہتے ہیں، سارے گناہوں کے اصول تین ہیں سارے جیسے جڑ سے پورا پیڑ پیڑ نکلتا ہے کسی سے بیج سے اسی طرح سے یہ تین چیزیں سارے گنا ان میں سے نکلتے ہیں سارے گناہ انہیں پر جا کے ختم ہوتے ہیں اصل ان کی یہ ہے. نمبر ایک اپنے قلب کو اللہ کے ماں سوا سے متعلق کرنا اپنے دل کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے جوڑ دینا امید کے تبار سے توکل کے تبار سے محبت کے تبار سے تو اللہ کے سوا اپنے دل کو کسی اور سے متعلق کرنا ایک نمبر دو وطاعت طاعت القوت انسان کے اندر جو غصے کی صلاحیت ہے یا صفت ہے انسان یا غصے کی جو قوت انسان کے اندر ہے آدمی اس کا فرما بردار بن جائے یعنی غصے کا تابع ہو جائے بہت سارے گناہ جو اسی کے ذمن میں آتے ہیں کہ غصے کے تابع انسان ہو جاتا ہے غصے کا اپنے غصے کا فرما بردار ہو جائے غصے میں آگے ہے تو غصہ ہے نمبر تین ولقوتی شہوانیا ولقوتی شہوانیا کہ انسان کے اندر شہوت ہے وہ چاہتا ہے کسی چیز کی طلب اس میں ہوتی ہے تو انسان اپنی شہوت کا فرما بردار ہو جائے کچھ چیزیں انسان نہیں چاہتا نہیں چاہتا نہیں چاہتا بہت سختی سے نہیں چاہتا تو غصہ بالکل نہیں چاہیے غصہ اور غصے کے نتیجے میں آدمی کچھ نہ کچھ کرتا ہے مار پیٹ قتل یا جو بھی سازش کرنا ہے اس کو اور کچھ چیزیں اس کو چاہیے کسی چیز کی طلب ہوتی شہوت اس کو ہوتی ہے پیسہ چاہیے یا فلاں چیز چاہیے یا اپنی شہوت کو پورا کرنا اس کو ہوتا ہے عزت سے وغیرہ وغیرہ وغیر بہت ساری چیزیں اس کو کچھ چاہی ہوتا ہے تو اس کی طلب میں انسان اس کی شہوت میں اس کا فرما بردار ہو جائے اپنی شہوت کا تو ایک اپنے دل کو اللہ کے سوا کسی اور سے متعلق کرنا اپنے تمام اعلیٰ ترین جذبات کو اللہ کی وجہ کسی اور کیلئے وقت کرنا اس سے جوڑنا نمبر دو اپنے غصے کا غلام بننا نمبر 3 تین اپنی شہوت کا غلام بننا سارے جو گناہیں ان تیم پر جمع ہوتے ہیں نہیں چاہیے چاہیے اور دل میں دل دل کی جذبات کو کسی اور کے لیے جوڑنا اور وقف کرنا سارے گناہ اس میں جمع ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اب تفصیل بیان کرتے ہیں کہتے ہیں وہی ہے شرک و وہ فواہش ان گنا کو نام دیا جائے اگر کیٹیگریز کو تو پہلی کیٹیگری شرک ہے دوسری ظلم ہے اور تیسری فواہش ہے سارے گنا ان میں آتے ہیں. یا تو وہ شرک یا ہوں یا تو ظلم والے ہوں گے یا تو فواہش والے ہوں گے بے حیائی والی کہتے فی بغیر اللہ شرکن وَأَن آخر. کہ آدمی کے قلب کا کسی سے متعلق ہونا اس کی بدترین صورت یہ ہے آخری حد یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بن جائے ویسا تعلق کسی اور سے رکھے جیسے اللہ سے رکھنا چاہیے تو وہ کیا ہے قلب کو ویسا متعلق کردے کی کسی سے جیسے اللہ سے ہونا چاہیے محبت کے اعتبار سے خوف کے اعتبار سے کہتے یہ شرک ہے اور وہ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بطور معبود پکارنے لگ جائے جیسا کہ حدیث میں بھی آیا نمبر دو وہ غایت القوتیت القتل کہتے قوت غضبیہ انسان کی غصے کی جو قوت انسان کی ہے آخری حد ہے نئی چاہیے نئی چاہیے اس کو مٹا ہی دے آدمی آدمی جو نہیں چاہتا ہے کہ نہیں, نہیں چاہیے مجھ کو تو اس کا وجود ہی ختم کر دیا آدمی ماں ڈالے اس کو کسی کی پٹائی کر دیا کسی کا کسی کو ڈانٹا کسی کو کچھ کر دیا روک دیا نہیں چاہیے مجھ کو نہیں چاہیے اس کو مٹا ہی دیا مار ڈالا اس کو تو کہتے ہیں کہ اس کی آخری حد غصے کی ہے کہ انسان کسی کا قتل کرتے ہیں اور کہتے ہیں وغیرو الزنا اور انسان کی جو شہوت اس میں ہوتی ہے اس کی آخری حد یہ ہے کہ آدمی زنا کر بیٹھے کان سے برائی سنا گندی بات سنا آنکھ سے گندی بات دیکھا زبان سے گندی بات بولا سب سے پہلے دل میں گندی بات سوچا ہوتے ہوتے گندگی اتنی بڑھ گئی کہ گندگی میں کیچڑ میں واقع ہو گیا زنا کر بیٹھا آخری حد اس کی یہ ہے کہ فعلاً عملن آدمی زنا کا ارتقاب کر لے تو یہ تین چیزیں جو ہیں سارے گناہوں کی اصل اور جڑ ہے کہتے ہوئے لہذا جنا اللہ صبح نہ بینفی قولی ودین اللہ اللہ آخر ولا اقت الحرم اللہ کہتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان تین اصولوں کو ان تین گناہوں کی جڑوں کو اس ایک آیت میں سمیٹ لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ نیک بندے اللہ کسی وقت کسی اور کو بطور معبود نہیں پکارتے اور وہ کسی جان کو نہ قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اور وہ زنا کا احتکاب بھی نہیں کرتے ہیں. کتاب الفوائد میں ابن قیم نے صفحہ نمبر اکاسی پر بات کر بہت نفیس کتاب ہے کتاب الفوائد بہت سارے علمی نکات اس میں ملتے ہیں آپ کو بہرحال حدیث کے ایک ایک جملے پر اب ان تین چیزوں پر ہم تفصیل سے سمجھنے کی, ان کی کوشش کرتے ہیں نمبر ایک کیا ہے آپ نے فرمایا پہلا گنا سب سے عظیم اور للہ ندن وهو خلقت کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو ند بنا لے جب کہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے ند کس کو کہتے ہیں شیخ سال کو کہتے ہیں جس میں دو چیزیں ہوں دو طور پر وہ ند بنتا ہے دو باتیں جمع کرنے سے کوئی اللہ کا ند بن جاتا ہے ایک اللہ کے ساتھ اس کی ربوبیت اس کی الوہیت یا اس کے اسماء صفات میں شریک اس کو کیا جائے دوسرے اس کو اللہ کا شبیح مانا جائے شریک بھی اور شبیح بھی اللہ کی بھی اس کو مانا جائے اللہ کے مثل اللہ کا نغیر اللہ کا مفیل اس کو مانا جائے اور اللہ کے حقوق میں اور اللہ تعالی کے ساتھ اس کو شریک بھی کیا جائے تو شریک اور جب جمنی کی شریک شبی بھی مانا جائے تھوڑا سا بھی شریک کر سکتا ہے ایک فیصد شریک کر دیا برابر نہیں مانا لیکن ند میں کیا ہوتا ہے دونوں طرح سے ہوتا ہے شبی بھی مانا کسی ایک چیز میں بھی ہو سکتا ہے شبی مانا اور اس کو م... یعنی اللہ کے ساتھ شریک بھی کیا تو تصہیل میں یہ بات شیخ سال فوزان نے کہی ہے جو بالک المرام کی شرح ہے شیخ ام فیمین اللہ فرماتے ہیں یہاں جو کہا گیا کہ وہ خالہ تو اللہ کے شریک اللہ کا ند کسی کو بنا ہے جبکہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے یہ زائد لفظ کیوں ہے کیوں کہا گیا ابن عثیم اللہ فرماتے ہیں یعبدون اللات ومنات من جو لوگ لات عزا اور منات کی عبادت کرتے ہیں وہ اسی قسم میں شامل ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے شریک دوسروں کو بناتے ہیں ند کسی کو بناتے ہیں جبکہ خالق اللہ ہے کہتے لئنہم جعلوا للہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کا ند بنا لیا برابر بنا لیا اللہ ان اولیا منہرا دن اسی طرح سے وہ لوگ بھی جو یہ مانتے ہیں کہ اولیا کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں کائنات کے نظام کی تدبیر کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں کہتے ہیں الشرق و بالویہ وہ اولا اشرقو بربو کہتے پہلے وہ لوگ ہیں جو لات و کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے اللہ کی عبادت میں شریک کیا اور اولیاء کو کائنات کا نظام چلانے والے اولاد دینے والے شفا دینے والے کاموں کے بنانے والے برسات برسانے والے اور نہ جانے کیا کیا کرنے والے یہ جو مانتے ہیں یہ اولیاء کو اللہ کی ربوبیت میں اللہ کے رب ہونے میں شریک کرتے ہیں تو یہ دونوں بھی چیزیں کیا ہیں ند بنانا ہے شرک کرنا ہے فتح دل جلال والاکرام میں صفح جلد نمبر 6 صفا نمبر دو سو اٹھاسی پر شیخ ابن وفیم نے یہ بات کہی ہے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کو ذکر کر کے لوگوں کو ند سے منع کیا ہے حدیث میں کیا ہے وہو خلاقات تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کا برابر کر دے جبکہ اللہ تیرا خالق ہے تو معلوم کہ جب تو مانتا ہے کہ اللہ تیرا خالق ہے تو, تو نے کسی اور کو ند بنانا نہیں چاہیے کیونکہ تیرے وجود کا مالک اللہ ہے تیرا خالق اللہ ہے جس نے تجھ کو وجود دیا ہے تو ہوتا ہی نہیں اگر وہ پیدا نہیں کرتا پھر اور کسی کو تو اللہ کے برابر کیسے بناتا جب کہ وہ تخلیق میں تیرے اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھا جب وہ خالق ہونے کے اعتبار سے اللہ کا شریک نہیں تو مالک ہونے کے اعتبار سے کیسا تیرے شریک ہو رہا ہے اللہ کا جو خالق وہی مالک ہے وہی رازق ہے وہی معبود برحق ہے تو یہاں پر قرآن کری میں بھی اللہ نے یہ بات کہی اللہ نے فرمایا یا شعب الربا کو اللہ خلم ودین امن قبل کم لم تک اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی معلوم ہے کہ محبود بننے کا حقدار وہی ہے جو رب ہے جو رب نہیں محبود بننے کا حقدار بھی نہیں یا ایبود الربا کو اللہ خلم و اللہ امن قبل کم لاءم وہ معبود وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا جو تمہارا خالق ہے تمہارا بھی اور وہ لوگ جو تم سے پہلے آئے ان کا بھی باپ دادوں کا اللہ کی عبادت کرو لکم تکون تاکہ تم بچو دنیا میں گناہوں سے آخرت میں جہاں سے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اور تاکہ نتیجے میں تم شرک اور گناہوں سے بچ کر واقعی اللہ کے نزدیک متقی قرار پاؤ اور ان المتق فی مقام امین. تم آخرت میں جنت کے اخبار بھی بن جاؤ تاکہ تم متقی اللہ کے نزدیک قرار پاؤ. جعل الارض والسماء بو اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا وہ ان سما امان اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اخراجی اور اس پانی کے ذریعے سے زمین سے تمہارے لیے مختلف قسم کے میوے پھل پیدا کیے ہیں تمہاری غذا تمہارا رزق پیدا کیا فلاں تجا لہ انداد بس تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کا ند مت بناؤ اس کے ساتھ اوروں کو اس کے انداد مت قرار دو جبکہ تم جانتے ہو جبکہ تم کو معلوم ہے فلاں تجال اللہ انداز و ان تم تمہیں معلوم ہے کیا معلوم ہے ابن عباس رضی اللہ تم کہتے غیرو ہو غیر ہوں کہ تم کو معلوم ہے اللہ کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں جو تمہیں رزق عطا کرے کوئی بابا بارش برساتے کوئی بابا کورونا روکے سوچیے آپ شفا ناڑے باندھ بان بان کے لوگ کتنے ناڑے بچہ بیمار ہے بیٹی بیمار ہے دادا نانا بیمار ہیں جا جا کے ناڑے پہرے باندھتے تھے اب رکنے کا نام نہیں دے رہا ہے اب کیا کریں گے بابا بس ایک دن میں کرتے ہیں کتنے بابا لوگ ناڑے واڑے باندھ کے لوگوں کو صحیح کرنے کی دعوے کرتے تھے ہیں ان کو ہی کورونا ہوگا بہت سارے لوگوں کو کیا کریں گے اللہ جس کو چاہتا ہے بیمار کرتا ہے جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے لا شفا اللہ شفا تو اللہ کے سوا کوئی رب نہیں جو کائنات کا نظام چلائے خالق مالک رازق مدبر کوئی نہیں اللہ کے سوا جب تم جانتے اور مشرکین یہ مانتے تھے مشرکین یہ مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی ایک. جب خالق اللہ ہے سب کو اللہ نے وجود دیا ہے اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے تو پھر اللہ کے سوا اور تمہارا مالک اور معبود اور رازق کیسے ہو گیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر ابن جرید اتبری نے ابن عباس کا قول ذکر کیا ہے کہ تم کو معلوم ہے سے مراد کیا ہے تم کو معلوم ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں جو تمہیں رزقے خالق اور رازق اللہ ہے تمہارے وجود تم کو وجود دینے والا اور تمہارے وجود کی بقا کے لیے رزق کا انتظام کرنے والا تمہارے وجود کی ابتدا اور اس کی بقا و ارتقاء اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں پھر اور کسی اور کے آگے تمہارا جھکنا اس سے اس کو پکارنا اس کے آگے اثر رکھنا زمین پر ٹکانا کیا معنی رکھتا ہے اسی کو معمود بناؤ جو تمہارا خالق و رازک و مالک ہے تو یہ بات قرآن نبی اللہ نے بتائی کہ اللہ نے خالق ہونے کو ذکر کیا اور پھر اس کے بعد ند بنانے سے منع کیا شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں توحیدی اقبری حدیث میں کیا بیان کیا جا رہا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے اس کا برابر بنا دے جبکہ خالق اللہ ہیں یعنی تو جانتا ہے اللہ خالق ہے یہ جاننے کے بعد تیرا شرک کرنا اور بھی برا ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں اللہ کو خالق مانتا ہی نہیں وہ شرک کرے یہ بھی برا ہے لیکن اس سے زیادہ برا یہ ہے کہ ایک انسان یہ مانتا ہو کہ سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے ساری چیزوں کا وجود دینے والا کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے پھر کسی اور کی عبادت کرے یہ زیادہ برا ہے تو کہتے ہیں شیخ عبداللہ الفزان کہتے ہیں کہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ توحید کی حقیقت جاننے والا اس کا شرک کرنا زیادہ برا ہے اس انسان سے جو توحید کو نہیں جانتا ہے جانتے بوجھتے شرک کرنا کوئی آدمی اللہ کی عظمت کو جانتا ہو کہ اللہ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے آسمان سے پانی برساتا ہے زمین سے اناج اگاتا ہے زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے ہر چیز پر قادر ہے اس کا کوئی اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے وہ شفا دیتا ہے وہ بیماری ڈالتا ہے وہ راحت دیتا ہے تکلیف دیتا ہے سب کچھ وہ کرتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اس کو کوئی آجز نہیں کر سکتا ہے اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں کر سکتا ہے جو یہ مانتا ہے وہ پھر کسی اور کو اللہ کا شریک بنائے اس سے بدتر آدمی کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کی عظمت کا علم رکھنے کے باوجود اللہ کی وحدانیت کا علم اور اس کی حقیقت جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اس سے برا کون ہو سکتا ہے تو یہاں پر حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ علم کے ساتھ انسان کا کا ارتکاب کرنا بہت بری چیز ہے دوسری چیز کیا حدیث میں سم انتلا و دوسری چیز یہ ہے کہ تو اپنی اولاد ہی کو قتل کر ڈالے اس خوف سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی ودک میں شیخمین اور دیگر علما کہتے ہیں اس میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں <تصفيق> کیونکہ اولاد جو ہے قرآن کریم میں بیٹا بیٹی دونوں کو شامل کرتا ہے تو انت مراد صرف بیٹا نہیں ہے بلکہ بیٹا یا بیٹی دونوں کو اس خوف سے آدمی قتل کر ڈالے کہ وہ اس کے کھانے میں شریک ہوں گے تو یہ شرک کے بعد اس کا ذکر کیا گیا کتنی سخت چیز ہے اور ایک اعتبار سے اس کی مناسبت بھی شرک سے ہے آئی دیکھتے ہیں کیا ہے فقر دو طرح کا ہوتا دو طرح کا ہوتا ہے ایک فقر حاصل اور دو فقر محتمل ایک ہے کہ مبتلا ہے, ہے نہیں ابھی ڈر ہے کہ شاید کل کو غریب ہو جائے حدیث میں کیا ہے قرآن کریم میں دونوں فقر کی بنیاد پر اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا جیسے فقر حاصل ہو ایک آدمی غریب ہو جائے مار ڈالے اولاد کو بہت سارے لوگوں نے کورونا کے دور میں جب یعنی حالات بگڑے اور کھانے پینے کے لیے نہیں تھا خود بھی مر گئے اولاد اور بی بچے سب مر گئے خود کشی کر لی صحیح نہیں ہے یہ نہ آپ کو اپنی زندگی ختم کرنے کا اختیار ہے نہ کسی اور کی زندگی ختم کرنے کا اختیار آپ کون ہوتے کسی اور کی زندگی پر فیصلہ کرنے والے ہو سکتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے اسباب پیدا کرے انسان کو مایوس اللہ سے نہیں ہونا چاہیے حالات بد سے بدتر ہوں اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ویسا ہی آج بھی قائم ہے اللہ تعالیٰ عزیز نہیں ہوا اللہ کمزور نہیں ہوا نہ اللہ آپ کو بھولا نہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا اللہ تعالیٰ ہے آدمی کو چاہیے کہ بگڑے ہوئے حالات میں اللہ سے اور زیادہ امید بنائے کیوں ابھی تو اسباب بھی نہیں ابھی تو صرف اللہ کرے گا اب تو صرف زیادہ اللہ کی طرف آدمی کو متوجہ ہونا چاہیے تو فقر دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ جو فقر آ چکا ایک وہ آیا نہیں آ سکتا ہے دونوں حالات میں اولاد کا قتل کرنا منع ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولاد قتلو اولاد کم املا نرز و کم و ایام سور انعام آیت نمبر 151 اپنی اولاد کو فقر و تنگدستی کے سبب قتل مت کرو نخن نرزو کو و ہوں ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی یہاں کہا فخر کی وجہ سے مت مار ڈالو. فقر آ چکا ہے غریبی آ چکی ہے مت مارو اللہ دے گا امید رکھو نمبر دو فخر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 اللہ نے کہا کہ اپنی اولاد کو فقر کے یا تنگدستی کے خوف سے کہ ہو سکتا ہے ہم پر غربت آ جائے اولاد کی وجہ سے مت قتل کرو ان نخو کم و ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں ان نہ ہم کا نط ان ان کا قتل بڑا بھاری گناہ ہے بڑی بھاری غلطی ہے یعنی کبیرہ گناہ یہ تو اللہ نے دونوں صورتوں میں اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا کہ ایک آدمی دیکھے کہ بچے اتنے سارے حالات بگڑ رہے ہیں مار ڈالے ان کو نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ پیٹ میں ہی مار ڈالے پیٹ میں ہی مار ڈالے کہ اولاد ہوگی بیٹی ہوگی خرچہ بہت ہوگا پڑھاؤ لکھاؤ اس کو اور اس کا نکاح کر کے دو دہج بھی دو اس کو اچھے اچھا سماج نہیں ہے لہذا کام کرو ڈاکٹر صاحب ابورشن کر دو تو ہو سکتا ہے کل کو تکلیف ہو ہو سکتا ہے کل کو برے حالات مجھ پر آئیں تنگ دستی آئیں. اس لیے آج ہی اولاد کو قتل کر ڈالے یہ مستقبل کے خوف سے حال میں اولاد کو قتل کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت بھاری گناہ ہے یہ بہت بڑا گنا ہے تو یہ اللہ سے مایوسی ہے جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے وقت ہو گیا ہمارا نماز کا یہاں ہو گیا ہے تو آ, تھوڑی دیر میں انشاءاللہ نماز سے فارغ ہو کر پھر بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے اکو اللہ علیہ و رکم اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو خیر عطا فرمائے اور وہاں نماز کا وقت ہو گیا انشاءاللہ نماز پڑھنے کے فوری بعد شیخ پھر اپنے درس کو جاری کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ رب ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب شیخ کی حفاظ فرمائے اور ہم سب کی سارے مسلمانوں کی حفاظ فرمائے اور علم جو کچھ ہمیں ملے اس پر عمل کرنے کی اللّہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیا فل آنے السلام علیکم شیخ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ شیخ ایک ساتھی سوال کرتے ہیں اگر کوئی نوجوان علم حاصل کرنا شروع کرنا چاہتا ہے اور طالب علم بننا چاہتا ہے لیکن مدرسے جانے کی سہولت نہیں ہے اس کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گے اور کچھ کتابوں کی تر ترتیب بتا دیں جن کے جن کی شرح انٹرنیٹ سے دیکھ کر علم حاصل کرنا شروع کر سکتا ہے بڑا اچھا سوال ہے بھائی کا اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے ہمیں بھی توفیق دے اگر مدرسہ جانے کی فرصت نہیں ہے یا سہولیت نہیں ہے تو کتابیں الحمدللہ موجود ہیں ان کتابوں کو انٹیگریٹ کے ذریعے سے انسان حاصل کر سکتا ہے پہلے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں انسان ان کو پڑھے اس کے بعد بڑی کتابوں کو پڑھے تفسیر میں دیکھ لیجئے ابھی جو تفصیر یہاں سعودی عرب سے چھپتی ہے وہ تفصیر بہت مفید ہے محسوان توحید میں کتاب و توحید ہے شیخ الاسلام ابنۃ الحمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس طریقے سے تقریب الامان ہے ہمارے ہندوستان کے چھپی اردو ہی بھی کتاب ہے وہ وہ بھی اس موضوع پر بہت اہم ترین کتاب ہے اس طریقے سیرت میں تجربیاتی نبوت ہے انسان اس کا مطالعہ کر سکتا ہے حدیث میں آپ دیکھیں بلوح المرام ہے وہ بھی انسان پڑھ سکتا ہے تو اس طریقے سے مختلف جو علوم ہیں ان میں جو بنیادی اور پہلی کتاب ہوتی ہے جسے مدرسوں میں عام طور پر پڑھایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے انسان جو ہے آغاز کر سکتا ہے اور علماء کی رہنمائی میں پڑھیں گے الحمدللہ دروس بھی آج کل موجود ہیں انٹرنیٹ پر ہمارے علماء کے بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کے دروس موجود ہیں اپنی زبان میں بھی اور اردو کے اندر بھی تو ان کی رہنمائی میں پڑھے کیونکہ انسان کتاب اگر خود پڑھے گا تو نہیں سن پائے گا اس کے لیے علما کی ضرورت ہے جو سمجھائے کہ اس کا مانا مطلب کہ آبھی دیکھیے آپ نے حدیث پڑھی تھی اور جو حدیث پانچویں جو حدیث تھی وزی نب سے بھی دی لائی بن حتی اولی اخی الحطیب الجارحی اور انسان اس حدیث کو پڑھے گا اور ترجمہ اس کا پڑھے گا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر بات سما آئے کہ گویا کہ مسلمان نہیں رہے گا کافر ہو اور اسلام سے نکل گیا تو یہ اس کی توجہ کون کرے گا اس کی تفسیر کون بتائے گا اس کی تفسیر علماء بتائیں گے اس لیے کتابوں کو ان کی شرح کے ساتھ انسان پڑھتا ہے اور علماء کی شاگردی اختیار کرتا ہے اور علماء کی رہنمائی میں پڑھتا ہے تو انسان کیا ہے وہ صحیح راستے سے بھٹکنے سے محفوظ ہو جاتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم علماء کی رہنمائی میں جو ہمارے اہل حق علماء ہیں اور جو اہل حدیث اور سلفی علماء ہیں ان کی رہنمائی میں ہم کتابوں کو پڑھیں اور ان سے مشورے لیں تب جا کر کے انسان کو صحیح طور پر صحیح علم آئے گا ورنہ انٹرنیٹ پر تو ہر چیز موجود ہے آپ سرچ کیجیے سب کچھ آپ کو مل جائے گا وہ تو ایک یونیورسٹی ہے سمجھ لیجیے اس میں جھوٹ بھی ہے باطل بھی ہے شلک بھی ہے اور خرافات بھی ہے اور اس میں اور ممکن ہے ایسی سائٹیں زیادہ ہوں تو اس لیے اس میں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ آدمی انہی سائٹ پر جائے جو معتمد ہیں اور اس کے کہ صرف صالحین کے عقید اور منحج پر ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دانی شیخ انہی بھائی کا یہ بھی سوال تھا کہ کہ اگر کوئی آن لائن علم حاصل کرے اور دوسرا اور اپنے آپ کو طالبین کھائے تو صحیح ہے جس طرح کوئی طالبین کسی شیخ کے پاس جا کر بیٹھ کر علم حاصل کرتا ہے تو وہ بھی ویسے ہی طالبین کھائے کہ اگر کوئی آن لائن کتابیں پڑھ کر کے لے طالب علم تو کہا جائے گا اب اگر علماء زندہ ہیں ان کے ذریعے سے براہ راست علم حاصل کرتا ہے تو الحمدللہ طالب علم کہا جائے گا لیکن اگر علماء وفات پا گئے ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا ان کا طالب علم ہے یہ کہا جائے گا کہ ان کی کتابوں سے اس نے استفادہ کیا ہے لیکن اگر وہ زندہ ہے علماء اور ان کے دلوست سن رہا ہے سوال بھی کر رہا ہے پوچھ رہا ہے اگرچہ ان کے سامنے روبرو حاضر نہیں ہے وہ وہ مان لیجیے سعودی عرب کے اندر ہیں اور وہ ہندوستان یا کسی اور ملک میں ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا زوم کے ذریعے سے یا فیس بک کے ذریعے سے یا جو بھی ہو اس کے ذریعے سے علم حاصل کر رہا ہے یہ کہا جائے گا کہ اس کے طالب علم ہے یہ اور انہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے اگر وہ ان سے براہ راست پڑھتا ہے ان سے سوال کرتا ہے اور وہ جواب دیتے ہیں کتابوں کو پڑھتا ہے اور باقاعدہ طلبہ ہوتے ہیں اور سنتے ہیں تو کہ انہوں نے ان کی تعلیمی شاگردی اختیار کی لیکن جو وفات پا چکے ہیں ان کے بارے میں نہیں کہا جائے گا اگر چن کے درست ان کی کتابیں موجود ہیں یہ کہا جائے گا کہ وہ ان کے, ان کی کتاب سے انہیں استفادہ کیا سب, سب کے شاگرد ہو جائیں گے آپ صحابہ کے شاگرد ہو جائیں گے ان کے فتوی موجود ہیں ان کا ان کی حدیثے موجود ہیں ایما گزر چکے ہیں ان کے شاگرد ہو جائیں گے تو ان کا موجود ہونا چاہیے اور آپ کا براہ راست ان سے استفادہ کرنا چاہیے براہ راست یعنی ان سے سوال کے ذریعے سے ایک تو سامنے ہوتا ہے اور غیر موجودگی میں جیسے دوری ہے اس کی بنا پر وہ بھی شاگرد کہلائے جائیں گے شریف بھائی کا سوال ہے کہ قرآن کی تفسیر کیسے پڑھیں کیا کسی عالم کی ضرورت ہے یا خود پڑھ سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہوگا سورہ بخرا سے سورہ نصا تک ایسے ہی پڑھ لیں اگر ایسے پڑھیں گے تو پھر ہم پیچھلے پیچھلی تفسیر بھول جائیں گے देखिये तफसीर का इल्म हो, कोई भी इल्म हो आप वलमा की रहनमाई में पढ़ें इससे पहले भी मैंने बात कही है अगर आप कुरान की तफसीर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ें कुरान की तफसीर लेकिन जहां भी आप कुछ डाउट हो फौर आप उसे वलमा से पूछ लें और उससे बेहतर यह है कि वमा के सामने पढ़ें पढ़ करके उनको सुनाएं ताकि और उनसे सुनें ये सबसे बेहतर है लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आपकी पढ़ें माली तफसर आसन बयान आप पढ़ते हैं اسے آپ پڑھیے یا تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں یا اور تفصیلیں ہیں جو ہمارے سرب صالحین کے عقید اور منحص پر لکھی گئی ہیں وہ تفصیلیں آپ پڑھتے ہیں تو پھر اس کو پڑھ کر کے جو بات نہ سمجھ میں آئے آپ اسے پوچھ لیں یا کہیں کوئی خلافی مسئلہ ہے یا کوئی ایسی مشکل بات ہے تو آپ کسی معتمد عالم دین سے پوچھیں کہ بھائی میں نے یہ پڑھا اور میں نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ کیا میرا مطلب سمجھنا صحیح ہے اس طریقے سے آپ تفصیل پڑھیں اور اپنی حیثیت کے مطابق پڑھیں پہلے چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھیں مان لیجیے آپ تیسرے پارے سے پہلے شروع کریں چھوٹے چھوٹی صورتیں پڑھیں آپ پہلے اس کے بعد ہی بڑی صورتوں کے اندر آئیں اور اگر ہم آپ اپنے اندر اتنی سطح پاتے ہیں کہ ہم شروع سے پڑھیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں مدرسوں میں عام طور پہ پہلے چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں بڑی بڑے اجزاء ہیں بڑی صورتیں ان کی تفسیر پائی جاتی ہے تاکہ بچے کے لیے آسان ہو اگر بڑی صورت رہے گی تو اس کو بہت ٹائم لے جائے گا وہ پریشان ہو سکتا ہے کہ بھی دیکھئے کی صورت نہیں ختم ہوئی تو اس کے جذبات سلٹ پڑ سکتے ہیں اس لیے پہلے چھوٹی صورتوں کے انتخاب کیجئے اور اس تفسیر کو پڑھئے جو نہ سننائے علماء سے پوچھتی گی شیخ بہن کا سوال ہے کہ کس طرح ایک لڑکی اپنی ساس اور شوہر کو سمجھائے کہ وہ بیوی کے میکے کا مذاق نہ اڑائے ان کی بے عزتی نہ کرے جی جی کیا سوال ہے کس طرح ایک لڑکی اپنی اپنی ساس اور شوہر کو سمجھائے کہ وہ اس کے میکے کا مذاق نہ اڑائے ان کی بے عزتی نہ کرے اب کس طریقے سے ظاہر بات ہے یہ درچے بہو ہے لیکن یہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور ظاہر بات ہے ان کے گھر کا حصہ بن چکی ہے ان کے خاندان کا ان کے بیٹے کی بیوی ہے وہ اور جب رشتے دار بن گئے ہیں اور جب ان کی یعنی ان کے گھر والوں کا مذاق اڑائیں گے بےزتی کریں گے تو ظاہر بات ہے ان کی بھی بےزتی ان کے اندر ہوگی اور ان کو سمجھائیں کہ بھائی آپ کی بھی بیٹیاں ہیں اگر آپ کی بیٹی جہاں گئی ہے وہ لوگ آپ کا مذاق اڑائے تو کیا آپ کو چیز اچھی لگے گی آپ اپنے لیے خیر چاہتے ہو تمہارے لیے بھی خیر چاہو سب کے لیے خیر چاہو اس طریقے سے ان کو سمجھائیں اور احادیث کے حوالے سے آیات کے حوالے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور ان کو بتائیں اور یہاں جو ہے سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی جیسے آپ کی بیٹیاں ایسے میں بھی کسی کی بیٹی ہوں آپ کی بیٹیاں کسی کی بہو ہیں تو میں بھی آپ کی بہ بہو ہوں اور آپ اگر میرے ساتھ بیٹی کا معاملہ کریں گی تو میں آپ کے ساتھ میرے لیے ماں ہوں گی تو اس طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور کلپس وغیرہ ان کو بھیج دیا جائے مان لیجیے آج کل تو کلپس ہیں معاذرات ہوتے ہیں اگر نہیں سمجھا سکتے تو ان کے واٹس اپ پر بھیج دیں ان کے جو ہے کیا نام ہے فیس بک وغیرہ پر بھیج کر کے اس طریقے سے ان کو انڈائریکٹ سمجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے تو حادث کے حوالے سے اور اے, اچھی طریقے سے ان کو سمجھائیں انشاءاللہ سمجھیں گے وہ جی uh, sure. ایک بہن کے سوال ہے کہ تقوی تکوا کیوں ضروری ہے بھائی تقوی اس لیے ضروری ہے کہ تخوا بنیاد ہے اور اللہ نے متقیوں کے لیے جنت بنائی ہے اس لیے تقوا ضروری ہے تقوا کا مطلب کیا ہے تقوا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے درمیان اور اللہ کے عذاب کے درمیان آل بنا لینا کیسے آل بنائیں گے آپ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق عمل کرنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلنا یہی پورا تخوہ ہے حضرت حضرت اللہ ان سے لوگوں نے سوال کیا تخبہ کس کی چیز کا نام ہے تو انہوں نے کہا کہ کبھی کھار دار جھاڑی سے آپ لوگوں کا گزر ہوا کہا, کہا, کہا, کہا, کہا کہ ہاں کہا کیسے چلتے ہو کہا کہ جو ہے اپنے دامن کو ہم کھار سے یعنی کانٹوں سے بچاتے ہوئے چلتے ہیں کہا اسی کا نام تخبہ ہے کہ آپ دنیا میں رہیں اور اس طریقے سے جو محرمات ہیں حرام چیزیں ہیں نقصان دہ چیزیں آپ کے لیے آپ اسے اپنے آپ کو دامن متا کر کے چلیں تو تقوا نام ہی ہے پورے دین پر عمل کرنے کا اور دین میں سب سے پہلے توحید آتی ہے اس لیے تقوا ضروری ہے اس لیے تقوا والوں کے اللہ رب اللہ نے جنت بنائی ہے وہ عیدمتقین کتنی آئے میں اللہ رب اللہ نے فرمایا ونور نورسم الکانہ عباد نہ تقیہ جنت وارث ان کو بنائیں گے جو متقی ہوگا حضط عدم علیہ السلام متقی تھے متقیوں کے امام تھے حضط آدم علیہ السلام نبی تھے وہ تو جنت وراثت میں ملے گی جب ہمیں تو جب جس کے ہم وارث ہیں جب وہ صفت ہمارے اندر پیدا ہوگی تب جنت ہم کو وراثت میں ملے گی جی ہاں تو اس لیے تخوہ ضروری ہے کیونکہ بنیاد ہے یہ اللہ نے سب کو ہی وصیت کی ہے سب کو تخوا کی وصیت فرمائی اور تخوہ انسان کے اندر پیدا ہو گیا تو انسان کامیاب ہو گیا جی شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں سوالوں کا شیشن ختم کیا جا رہا ہے روکا جا رہا ہے اور شیخ سے گزارش کرتے ہیں کہ شیخ اپنے درست کا آغاز بزاکم اللہ خیر السلام علیکم رحمت اللہ ورکا. الحمدللہ رب والصلاة والسلام نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد پچھلی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں گناہوں کی تین قسمیں شرک اور اولاد کا قتل اور اسی طرح سے پڑوسی کی بیوی سے زناکاری ان تین چیزوں کا ذکر ہے اس حدیث کی شرح اور اس حدیث کے مفہوم و معنی کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو یہ کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یا اس کی ربوبیت و اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرے اللہ کے برابر کسی کو بنا دے جانتے بوجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق ہے تمام چیزوں کا خالق ہے یہ بدترین گناہ ہے سب سے اور سنگین گناہ ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی وہ یہ کہ انت قتل ولدک خشیتا ان تخت و خشماک کہ تو اپنی اولاد کو اس خوف سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی قتل کر دے شیخ صال الفوزان اس سلسلے میں کہتے ہیں وہ قتل القریبی قتل اپنے قریبی رشتہ دار کا قتل کرنا وہ قتل کی بدترین یا سنگین ترین شکلوں میں سے ایک شکل ہے کہتے ہیں کہ فا قتل قریبہ ہو فہادی جری ایک انسان اگر اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو قتل کرتا ہے تو اس میں دو جرم جمع ہو جاتے ہیں دو گناہ دو جرم جمع ہو جاتے ہیں قتل بغیر حق پہلا جریمہ پہلا جرم تو یہ ہے کہ وہ کو اس نے قتل کیا قتل خود اپنی ذات میں ایک جرم ہے تو پہلا گناہ تو یہ پہلا جرم تو یہ کہ اس نے ناحک کسی کو قتل کیا اور دوسرا جرم یہ ہے کہ اس نے رشتے ناتے جوڑنے اور رشتے دار سے احسان کرنے کی بجائے اس کو رشتے کو توڑا اور اس کے ساتھ بس سلوکی بلکہ اس کو قتل کیا برا معاملہ رشتہ اس میں جمع ہو لا سی ان سوء اعتقاد مزید اس میں یہ خصوصی طور پر یہ کہ جبکہ اس کے ساتھ میں بدگمانی اور برا اعتقاد بھی شریک ہو جائے اس قتل کی بنیاد برے اعتقاد پر ہو بدعقیدگی کے ساتھ میں یا بدگمانی کے ساتھ میں ایک انسان قتل کرے اور وہ کیا ہے کہتے خشم اس در سے اس کے ساتھ یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی یعنی اللہ تعالیٰ میرا رزق تو دے رہا ہے اس کا نہیں دے گا اللہ تعالیٰ سے بدگمانی ہے کہ اللہ میرا رزق دینے پر قادر ہے لیکن اللہ کے ہنگی ہو جائے گی اس کو دینے میں اور اس کو رزق مجھ کو مل رہا ہے رزق میں ہی اللہ نے اس کو حصے دار بنا دیا ہے اس کا رزق ہوئی اولاد کے قتل میں اس وجہ سے کہ وہ کھانے میں شریک ہو جائے فقر اور تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کرنے میں تین چیزیں, تین برائیاں ایک فی نفسی قتل قریبی رشتے دار جس پر جس کی اس پر حقوق تھے خاص طور سے اولاد اور اولاد بھی ایسی حالت میں کہ وہ کمزور ہیں اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی ایک کمزور کا اس نے قتل کیا نہ اس کی رائے پوچھی نہ اس کے بارے میں اس کو اپنے دفاع کا موقع دیا اس نے اس کی زندگی کا فیصلہ خود کر دیا اور اس کمزور پر ظلم کرتے اس کو قتل کر دیا اس کا زندگی کا حق اس سے چھین لیا اور تیسری چیز یہ کہ اللہ کے ساتھ بدگمانی بھی کی اللہ کے ساتھ بدگمانی بھی کی کہ اللہ تعالی اس کا رزق نہیں دے گا تو میں کیوں اس کے اس کا انتظام کروں تو اس نے اپنا جو یعنی حق تھا اپنا جو حصہ تھا ذمہ داری تھی اس کو تو نہیں نبھایا بلکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسک کا ذمہ لیا ہے وہ بھی پورا نہیں کرے گا تو اللہ کے ساتھ بھی بڑا گنگنا زیادہ قتل ہو جاتا ہے تصہیر المام میں شیخ سال الفزا نے صفحہ نمبر ایک پر اس کو ذکر کیا ایک 189 پر اس کو ذکر کیا, 189 پر اس کو ذکر کیا. تیسرا گنا کیا ہے صاحب نے پوچھا کہ تو اپنی اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ میں بدکاری کرے ذنا کاری کرے تو یہ تیسرا گنا ہے جو بڑا سنگین ہے امام نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی حلی ال تجارک کا کیا مطلب ہے حلیبار حلی حل يحل دونوں اعتبار سے لفظ آتا ہے کہتے حلی دونوں اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے ایک اس اعتبار سے کہ وہ اس کے پڑوسی کے لیے اس کی بیوی حلال تھی اس اعتبار سے حلیلہ اس کو کہا گیا اس کی بیوی اس کے ساتھ وہ جنسی تعلقات وغیرہ قائم کر سکتا تھا تو اس اعتبار سے اس کے لیے وہ حلیلہ ہے اس کے لیے حلال تھی یا حلہ یا الو کے معنی میں ہے یا الو کا مطلب ہوتا میں وہ ہے. سکون پڑاؤ ڈالے منزل کہیں اختیار کرے اس کے ساتھ میں رہے تو اس رہائش کے اعتبار سے بھی اس کو خلی لقاط کے شوہر کے ساتھ رہتی تھی وہ رہائش اس کی تھی تو چونکہ بیوی شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے بلکہ یعنی قربت کے اعتبار سے یعنی بستر کے اعتبار سے بھی قربت ہوتی ہے تو اس معنی میں بھی علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک ساتھ دونوں کا قرب اتنا زیادہ تھا کہ ایک ساتھ رہتے تھے تو حلیل تجارک کے یہ معنی علماء نے ذکر کیے تو بیوی پڑوسی کی بیوی زنا کی بدترین قسم ہے کیوں کیوں یہ اتنا زیادہ برا ہے کیوں یہ اتنا زیادہ سکتا ہے کہتے ہیں اس حدیث میں زنا کی قباحت اور اس کی شناعت ہے زنا کی اتنا برا گناہ ہے کتنا گھٹیاں عمل ہے اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہتے وہی ہو کسی اجنبیا سے زنا کرے برا ہے گناہ ہے سخت گنا ہے لیکن اس سے زیادہ بڑا گنا یہ ہے کہ زنا جس سے کیا جا رہا ہے وہ پڑوسی کی بیوی ہے کیوں لانه زنا ولانه خيانه لجار کہتے ہیں ایک تو اس لیے برا ہے کہ وہ زنا ہے زنا گناہ ہے برا ہے لیکن مزید اس لیے برا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اتمی خیر اپنے پڑوسی کے ساتھ ارادہ یہ توقع من جاره حفظه و دب عنه وان حرمه اس لیے کہ پڑوسی امید رکھتا ہے کہ میرا میرا پڑوسی جو ہے ایک انسان امید رکھتا ہے کہ میرا پڑوسی کیا کرے گا میشانی مجھ پر آئیں تو میرا دفاع کرے گا اور میری غیر موجودگی میں میرے گھر والوں کی حفاظت کرے گا کچھ بھی ہو جائے گھر میں تو کون رہتا ہے پڑوسی رشتہ دار بعد میں آتے ہیں اہلے گھر میں حادثہ ہو جائے ہو گھر کے اندر کچھ امشالا ہو گیا سیلڈر کا کچھ بھی ہو گیا چھوٹے کسی کے رشتہ دار کو فون کرنا پڑتا ہے پہلے پڑوسی اتے ہیں ایک انسان اس بات کی امید رکھتا ہے کہ اگر وہ jobb پہ گیا ہے سفر میں گیا ہے تو اس کے پڑوسی اس کے گھر والوں کے لیے محافظ بن جائیں گے اس کے لیے بدل بنیں گے ان سے وہ حسن زن رکھتا ہے اس کے تعلقات ہوتے بھائی میں جا رہا ہوں ذرا دو گھر پہ ان سے امید رکھتا ہے کہ وہ میری امانت کی حفاظت کریں گے اور وہ ان کے ان کے لیے دیکھ بھال کریں گے کوئی پریشانی آتی تو یہ پہلے بڑھ کے اس کو دور کریں گے جس کو سونپا گیا ہے وہی خیانت کر کے برا ہے کہ جس سے امید تھی کہ یہ حفاظت کرے گا دشمنوں سے وہی دشمن بن گیا اس سے بدتر اور کیا ہو سکتا ہے انسان کے لیے کہا کہ فَإنَّ الْجَارَ يَتَوَقَّعُ مِن جَارِهِ حِفظهُ نام اکبل کہ اس وہ اس زن کے جواب میں وہ اس کے ساتھ خیانت کر بیٹھے وہ تو اچھی امید لگایا ہوئے مجھ سے وہ تو میرے بارے میں یہ سوچتا کہ میں نہیں رہا کچھ مسئلہ رہا تو یہ حفاظت کرے گا میری بیوی کی میرے بچوں کی لیکن وہی جسے حفاظت کی امید تھی اس نے اس کے جواب میں حفاظت کی بجائے اس نے اس کی عزت کو خراب کیا اس کی اس کے آبرو کو پامال کیا اس سے زیادہ بری چیز کیا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ بڑی خیانت کیا ہو سکتی ہے تو سوچنے کی چیز ہے کہ عام زینا تو برا ہے لیکن وہاں زنا کرنا جہاں لوگ حفاظت کی امید لگائے ہوئے ہوں یہ اور زیادہ برا زنا ہے اس لیے یہاں پر حلی رتجار ہی کا ذکر یہاں پر کیا تو منحط اللہ میں شیخ عبداللہ الفزا نے بات کہی ہے یہاں جو لفظ حدیث میں آیا ہے انتظانیا حلی تجاری کہا گیا کہ تو زنا کرے تو زانی جو ہوتا ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے کہ تو زناکاری کاری کرے یہاں سے بھی زنا ہے وہاں سے بھی زنا ہے دو طرح سے عمل ہو رہا ہے یعنی بیوی کو بھی مائل کرے اپنی طرف پڑوسی کی وہ بھی مائل ہو اور یہ بھی اس کی طرف مائل ہو اس طرح سے دو طرفہ عمل ہے یعنی بیوی کی رضا کے ساتھ میں زنا کاری ہے یہاں آن پر انتظانیہ حلی لتاری اشیخ الفوزان کہتے ہیں وہ فیقول ہی انتظانیہ علا انہا اذا لم اعظم کہتے ہیں کہ سب سے چیز یہ ہے کہ دونوں طرف سے کا تعلق ہو یا دونوں طرف سے زنا کاری کی چاہت ہو کہتے ہیں اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ وہ نہ چاہتی ہو اور یہ زبردستی اس کے ساتھ بتا رہی کرے وہ اپنی حفاظت کیے بھی اپنی عزت کی لیکن یہ جرم اور ظلم کے طور پر اس کے ساتھ بدکاری کرے اس سے بھی زیادہ سنگین یہ چیز ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بعض علاقوں میں یہ چیز ہوتی ہے بے پردگی اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے بے پردگی سوشل میڈیا بے پردگی یہ بہت سارے اسباب ہیں اس کی وجہ سے یہ چیز آسان ہوتی ہے پردہ بہت حد تک اس کو کم کر دیتا ہے کیونکہ جب بے پردگی ہوگی دیکھا فلاں بیوی ہے خوبصورت ہے آپ پڑوسی روزانہ دیکھتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے اس کے دل میں چاہ پیدا ہوگی پھر روزانہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں پھر میڈیا کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرے سے تعلقات بھی ہیں گروپ میں سارے لوگ رشتے دار پوری کالونی کے لوگ شریک ہیں آپس میں ایک دوسرے کو میسج بیچتے ہیں گروپ میں بھی بیچتے ہیں آپ پرسنل بھیجنے لگے اس کے بھی دل میں بات آئی اس کے بھی دل میں بات آئی یہ سفر میں چلا گیا ہے اب دونوں کی آپس میں بات ہو رہی کچھ رہا تو بتانا بھابھی اچھی بات ہے پھر کچھ سامان بھی لا کے دے میرا جانا ہو پاتا ہے ذرا کچھ لا کے میں لا کے دیتا ہوں آپ کیوں پریشان ہوں اب لا کے وہ دے رہا ہے بریڈ دے رہا ہے اور گھی اور تیل اور سامان چاول اور لا کے دے رہا گھر میں رکھ رہا کا رکھ دوں کچن میں رکھوں کا رکھوں نیا لا کے رکھیے دھیرے دھیرے قربت پیدا ہوئی اس کے بھی دل میں خواہش ہوئی اس کے بھی دل میں خواہش جو اور گیا ہوا ہے سفر میں بےچارا اس کو کیا معلوم گھر میں کیا ہے بات بڑھتے, بڑھتے بڑھتے بڑھتے کسی دن غلطی ہو گئی وہ تو امانت اس کو سونپ کے گیا تھا بھائی زیادہ ہوں ذرا خیال رکھو گھر اس نے ایسا خیال رکھا جو نہیں رکھنا چاہیے تھا اس نے اس کی عزت کو خراب کر دیا یہ بدترین گناوں میں سے اور آج کے معاشرے میں یہ آسان ہو گیا ہے آج کے معاشرے میں یہ بہت آسان ہو گیا ہے اتنا بڑا جرم نہیں رہا لوگ اس کو اتنا بڑا گنا نہیں سمجھتے ہیں کال سینٹرز اور اس طرح سے ایجوکیشن سینٹرز کالجز اور ہاسٹلس اور یہ وہ بچی پڑھ رہی ہے اور اس طرح سے آج بہت آسان ہو گیا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اپنے بچوں کی نگرانی کی توفیق ہم کو دے تو یہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک انسان یہ تین گناہ ہیں یہ سنگین ترین گناہ ہیں اللہ کے حق میں ظلم اولاد کے حق میں ظلم پڑوسی کے حق میں ظلم امانت میں خیانت تو ایمان کے باب میں خیانت یا اولاد کے حق میں خیانت یا پڑوسی کے حق میں خیانت یہ بدترین گناہوں میں سے ہیں لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے ان گناہوں سے خود بھی بچے اور معاشرے کو اس سے پاک کرنے کی کوشش کریں تو یہ چھٹی حدیث ہم نے مکمل کی اور تین بات اس میں سمجھنے کی کوشش کی آئیے آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر سات ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر سات میں بھی ایک بہت اہم بات ذکر ہوئی ہے وہی باپ جو پچھلے وہی جو حدیث اور وہی عنوان جو پچھلے درس میں ہوا تھا والدین کے سلسلے میں یہ, یہ, یہ حدیث اسی عنوان سے جڑی ہوئی ہے لیکن اس میں اور ضمن کئی باتیں ہمارے سیکھنے کی ہیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں بن عمر بن العص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدیسب رجول والدی کال نام یسب ابر رجولی فب ابا فب اما ويسب فب اما ہُو متفقن علیہ عبداللہ ابن, عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شتم الرجل والد کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو برا کہ گالی دے ان کے ساتھ بری زبان اختیار کرے رجول والدی صاحبہ نے پوچھا اللہ کے رسول آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے اور بعض روایت میں ہے کہ صاحبہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایک آدمی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا یعنی ان کے لیے تعجب کی چیز تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہ سماج اتنا پاکیزہ تھا کہ وہاں یہ چیز نہیں تھی کالا دئی صاحبہ نے کہا اللہ کے کہ رسول کیا آدمی ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے نام یسب و اب رجول ہاں اس طور پر گالی دے وہ کسی اور کے باپ کو کسی اور انسان کے باپ کو گالی دے تو جواب میں وہ آدمی اس کے باپ کو گالی دے یہ کسی اور کے باپ کو گالی دے وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے وہ سب یہ کسی اور کی ماں کو گالی دے تو فیصب اما تو وہ بھی اس کو گالی دیتے ہوئے اس کی ماں کا نام دے یہ بھی اس کی ماں کا نام لے کر گالی دے متفق اس کو بخار مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث میں کئی باتیں سیکھنے کی سب سے پہلے دیکھیے یہاں پر دو لفظ حدیث میں آئے ہیں کہ شتم و رجل والد کا لفظ یہاں پر آیا ہے پھر آگے لفظ کیا ہے وہ حل یا سب سب یہاں پر سب کا لفظ آیا سب و شتم یہ دو لفظ یہاں پر حدیث میں آیا اس کے کیا مانا ہے کیا دونوں ایک ہیں یا الگ ہیں شتم اور سب کے کیا ہے کہتے ہیں اشتم وسف الغری بخ سن وز درا کہتے ہیں کہ شتم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی اور میں کوئی نقص ہے تو اس نقص کو بھار کے بیان کرے اور اس کی تحقیر کرے کسی کے عیب کو اجاگر کر کے اس کو حقیر ثابت کرنا یہ کیا ہے شتم ہے اطاریفات میں الجرجانی نے بات کہی ہے امامنوی کہتے ہیں کہ اصو فی الغت ہی امامنوی کہتے ہیں کہ سب لغت میں شتم ہی کو کہتے ہیں وہ تکل مفیل انسانی اور کسی انسان کی عزت کے بارے میں ایسی بات کرنا جس سے اس میں عیب پیدا ہو جائے جس کا جس میں اس کو عیب دکھایا جائے کسی کے ایپ کو اجاگر کیا جائے کبھی کب ہو سکتا ہے کب کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہے تو کسی کو ایپ دار ثابت کیا جائے ایسی بات کسی کی عزت کے بارے میں کی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں السبب. تو قریباً دونوں کو ایک ہی مانا ہے لیکن بعض علما جیسے ابو ہلال السکری کہتے ہیں اپنی کتاب الف الغویہ میں کہتے ہیں کہ وہ سب شت میں کہتے سب یہ ہے کہ کسی کے شت میں کیا کیا جائے توسو اور اطالت کی جائے یعنی زیادہ زیادہ بولتا ہی چلا جائے آدمی کسی کی بےزتی میں اس کو سب کہتے ہیں شتم تھوڑا بول کے چپ ہو گیا تو بھی شتم ہو گیا ایک ہی بات بول دی ایک ہی بات بول دی تب بھی وہ شتم ہو گیا لیکن سب کب ہوتا ہے وہ سباب کب ہوتا ہے وہ جب ایک انسان زیادہ بولتا چلا جائے کسی کی عزت خراب کرنے میں اس کو کہتے ہیں اسب اس اعتبار سے سب شتم سے بڑھ کے ہوتا ہے جس میں اطالت ہوتی ہے توسو اس میں ہوتا ہے اتنا اس میں ہوتا ہے حد سے پار کرنا اس میں ہوتا ہے تو یہ دو مانا عرما نے ذکر کیے ہیں ماں باپ کو سب او کی حرمت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس کو نہ صرف گناہ قرار دیا گیا بلکہ اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا جسے سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں میں بعض چھوٹے ہوتے ہیں تو بعض بڑے بھی ہوتے ہیں اور بڑے گناہوں میں بھی اور ان میں بڑے سب سے بڑے ہوتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ شرک ہے قتل ہے پھر ہے اسے اعتبار سے کبیرا گناہوں میں بھی مراکب ہوتے ہیں شیخ کیا حکم دیا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ ماں کے ساتھ ان سے اف تک مت کہنا اور ان کو جھڑکنا مت کہتے اد عالم نہ ان نہ بس ہم کو معلوم ہو گیا کہ ماں باپ کو گالی دینا یہ منقرات میں سے بدترین منقرات میں سے سنگین اور بھاری اور بڑے منقرات میں سے اللہ نے تو کہا کہ ان کو اف تک مت بولنا اف سے بڑھ کے کہ گالی دے آدمی اف سے منع کیا گیا کا مطلب ہی نہیں کہ صرف اف مت بولو باقی سب کچھ بول سکتے چھوٹے سے چھوٹا کریمہ اف اف مت بولو اب اس سے بڑے اپنے آپ منع ہو گئے جب چھوٹی چیز سے منع کر دیا جائے تو بڑی چیزیں اپنے آپ منع ہو جاتی ہیں تو اف تک مت کہو ان کو تو گالی دینا تو بہت بری بات ہے تو کہا کہ اللہ تعالی نے اس کو منع کر دیا ہے اور اسی طرح سے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں من منحط اللہ میں الحدیث یہ حدیث دلیل ہے ماں باپ کے حق کی عظمت کی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ماں باپ کا تم پر عظیم حق ہے چھوٹا موٹا نہیں بہت بڑا حق ہے وہ انت تصب انت تصباط ہیما و من ہیما مین کہتے اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ان کی تکلیف اور ان کی بےزتی کا سبب بننا یہ کبیرہ گناہ ماں باپ کی تکلیف اور ان کی بےزتی کہ ان کو گالی پڑے اس کا ذریعہ بننا بھی کبیرا گناہ ہے کہتے وہ ادا کا نہ سب و بھی الا شی حما و لائنی کہتے کہ دیکھو جب ان کی ان کے لیے گالی ان کے گالی پڑنے اور ان کو لانت ہونے کا ذریعہ بننا برا ہے اور کبیرا گناہ ہے ف ان نہ لائن شرطن اخب اف حش خود ان کو گالی دینا اور خود ان پر لانت کرنا کتنا برا اور کتنا فاش مل حدیث میں کیا بتایا گیا کہ کسی اور کے ماں باپ کو یہ گالی دے رہا ہے تو وہ بھی اس کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے تو اس کے ماں باپ کو اس نے خود نے گالی نہیں دی کسی اور نے گالی دی لیکن ذریعہ یہ بنا نا تو پہل نہیں کرتا تو وہ بھی گالی نہیں دیتا تو جب تو ذریعہ بنا ہے ان کا یہ کبھیرا گناہ ہے تو براہ راست یعنی بالکل ڈائریکٹلی تو ماں باپ کو گالی دے اور ان پر لانت کرے یہ کتنا برا ہوگا مباحثرتن تو خود اس کا ارتقاب کرے جو دوسرا کرنے پر تو کبیرہ گنا کا مرتکب ہوا تو خود وہ کرے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا منحط العلاب میں یہ شیخ عبداللہ الفوزان نے بات کہی ہے اس سے ایک اور اصول معلوم ہوتا ہے یہاں تو یہ بات سمجھ میں آ کہ ماں باپ کو گالی دینا ان پر لانت کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس کا ذریعہ بننا بھی کبیرہ گناہ ہے اس سے بڑا یہ ہے کہ خود وہ کام کرے مزید یہ ہے کہ اس میں ایک اور اصول معلوم ہوتا ہے سد ذریعہ کا کہ کسی برائی کا ذریعہ بننا بھی برائی چاہے خود سے وہ برائی نہ کرے اپنے ماں باپ کو اس نے گالی دی نہیں کسی اور کے ماں باپ کو گالی دی لیکن ریزلٹ کیا نکلا گالی لارڈ کے اس کے ماں باپ پہ آئی تو گویا کہ یہ وہ کام کرنے والا ہو گیا کیونکہ ذریعہ وہی بنا اسی لیے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں قال ابن بطال حادیث ہو اصل الفی صدر کہتے ہیں کہ ابن بطال اہل میں سے گزرے ہیں کہتے ہیں ابن بطال کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ یہ حدیث اصل ہے ایک اصول ہے سد ذریعہ کے بعد میں یہ حدیث سد ذریعہ کی دلیل اور اس کا اس اصول کی اصل ہے وہ یو کیا ذریعہ سد ذریعہ کا اصول اور قاعدہ کیا ہے کہتے ہیں وہ یو أن من آل محرم يحرم عليه ذلك الفعل. کہتے ہیں کہ کسی انسان کے کسی عمل کا انجام اگر حرام ہو وہ عمل اس کو حرام تک لے جاتا ہو تو وہ فعل اور وہ عمل خود حرام ہو جاتا ہے وہ علم یکس علامہ یا چاہے عمل کرنے والے کی نیت حرام کی نہ ہو اگر کوئی آدمی ایسا کوئی کام کرے جس کے نتیجے میں حرام وجود میں آئے یقینی طور پر تو ایسا عمل خود بھی حرام ہو جاتا ہے چاہے اس کی نیت اس حرام کی نہ ہو کوئی عمل حرام تک لے جائے یقینی طور پر اس کا ذریعہ بنتا ہو یقینی طور پر یا غالب طور پر تو وہ عمل خود حرام ہو جاتا ہے چاہے فی نفسی اس کی نیت عمل کرنے والے کی اس حرام کی نہ نہ ہو لیکن ذریعہ تو بن رہا نا اس کی نیت تھی کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کی نہیں تھی کسی اور کے ماں باپ کو گالی دینے کی نیت تھی لیکن نتیجہ کیا ہوا اپنے ماں باپ کو گالی پڑ گئی تو کیا یہ گناہ ہوا کہ نہیں ہوا ہوا نیت تھی کہ نہیں تھی نہیں تھی لیکن ذریعہ بنانا تو ذریعہ بننے کی وجہ سے اس کا وہ عمل کبیرا گناہ کرار پائے حالانکہ اس میں نیت نہیں تھی اس کی بہت بڑا اصول اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایسا کام نہ کرے جو گناہ کا ذریعہ بن جائے ایسا کام نہ کرے جو گناہ کا ذریعہ بنے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اسی قاعدے کو جو ماں باپ کے سلسلے میں حدیث میں آیا ہے اسی قاعدے کو اللہ کے باب میں ذکر کیا ہے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ نے فرمایا ولا تصب اللہ تصب اللہ اللہ کے سوا لوگ جن بتوں کو جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں گالی مد دو کہیں ایسا نہ ہو کہ نتیجے میں وہ لوگ دشمنی میں, زد میں آ کر اللہ کو بھی جہالت میں گالی دینے لگی ہیں. اللہ کے سوا جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں دعائیں ان سے کرتے ہیں انہیں بطور معبود پکارتے ہیں ان کو برآمت کا ہو برا اس اعتبار سے کہ ان کی بالکل تحقیر ہو اور اس طرح سے ان کو زلیل کرنے جیسے الفاظ میں ان کو برا مت کہو گالی مت دو ان کو جیسا کہ ہم سب کی اور شتم کی تاریخ دیکھ چکے ہیں ان کے سامنے ان کو برا مت کہو کیوں غصے میں آ کے زد میں آ کے جہالت میں آ کے وہ کیا کریں گے کہ ہم تو ان کو مانتے ہیں ان کو تم برا بول رہے نا ٹھیک ہے ہم اللہ کو برا بولیں گے تم اللہ کو مانتے نا ہم اللہ کو گالی دیں گے نا اس پہ تو اللہ کو گالی کا ذریعہ کون بنا تو کیا کیا بتوں کو ایسی طور پر برا کہا کہ سامنے والے نے اللہ کو برا بولنا شروع کر دیا اگر اس طرح کا امکان ہو کہ نتیجے میں غالب گمان ہو کہ اگر ہم نے اس, کے کو, اس کے معبود کو برا کہا تو وہ اللہ کو بھی برا کہے گا اس کا امکان اگر ہے تو اس کو برا بولنا بھی ممنوع ہو جاتا ہے تو یہاں پر اس کے ذمن میں اہل کیا کہتے ہیں شیخ سال الفوزان نے تفصیل سے اس کو سمجھایا کہتے ہیں سب الاسلامی سب السلامی ہادا واجب انکار ان بھائی بتوں کو ہم کیا کریں گے تعریف کریں گے ماشاء اللہ کتنا اچھا بت ہے لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں نہیں بتوں کو برا کہنا ان کو سب کرنا ان کے عیوب کو اجاگر کرنا،, کرنا ان کی تحقیر کرنا واجب ہے ہم بتوں کا اکرام نہیں کرتے ہیں ہم بتوں کی تعریف اور اس کی توصیف اور اس کی جو ہے تقریب نہیں کرتے ہیں ہم نہیں مانتے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے کسی کا استحقاق نہیں اللہ کے سوائے عبادت کا ہم تو برائی ہی کہتے ہیں لیکن اور کہتے ہیں کہ یہ انکار منکر میں سے برا کو برا نہیں بولیں گے تو کیا کہیں گے کوئی چیز بری ہے چاہے وہ کے باب سے ہو یا اخلاق کے باب سے ہو بری چیز تو بری ہے اس کو برائی کہنا ہے وہ انکار منکر میں شامل ہے غلط نہیں برتوں کو برا بولنا لیکن اولا کن ادا من کر لیکن اگر اس انکار کے نتیجے میں بتوں کو برے بولنے یا بتوں کے عیوب کو اجاگر کرنے میں اگر اس سے بڑا منکر وجود میں آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو ماننے والے جوابی طور پر کہ تم نے ہمارے بتوں کو برا بولے نا ٹھیک ہے ہم تمہارے اللہ کو دیکھو اب کیا بولتے ہیں وہ اللہ کو گالی دینے والے بن جائیں جواب میں تو کہتے ہیں کہتے ہیں ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اس مجلس میں ان لوگوں کے سامنے اس موقع پر بتوں کو برا بولنے سے رک جائے کیوں اس کو غالب گمان ہے کہ اللہ کو بھی برا بولیں گے کہتے ہیں احترام اللہ احترام اس کو یاد رکھیں ایسا جو یہ بتوں کو برا نہیں بولے گا یہ اللہ کے احترام کی وجہ سے نہیں بولے گا بتوں کے احترام کی وجہ سے نہیں بعض ہمارے جاہل لوگ جو ہیں لوگوں کو غیر مسلموں کے سامنے دیکھو ہمارے اسلام میں بوتوں کو برا بولنا بھی منع ہے ہم کسی کو برا نہیں بولتے ہیں ہم سب کا اکرام احترام کرتے ہیں نہیں بوتوں کے احترام کی وجہ سے نہیں ہو وہ اللہ کے احترام کی وجہ سے ہیں ہم غیر اللہ کی عبادت کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے مابودوں کا احترام نہیں کرتے ہم ہاں ان کی آزادی ہے اسلام میں جو آدمی جو راستے کو اختیار کرے اس کی آزادی لیکن جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں اس کو ہم صحیح بولیں گے آدمی دیکھ رہا کہ شراب سماج کے لیے نقصان ہے لیکن کسی انسان کی آزادی وہ شراب پی رہا ہے اب کہیں آپ اچھا کام کر رہے ہیں میں تمہاری شراب کا بھی کرام کر لیجیے آپ گر گئی تھی میں کے دیتا ہوں آپ کو بوتل کر سکتا جس کو وہ برا سمجھتے تو ڈب یعنی دوہراپن ہوا یہ, یہ دوہراپن ہوا جس کو تم غلط سمجھتے ہو اس کو غلط ہی تم سمجھو اس کو برا ہی مانو گے تم یہ اور بات ہے کہ سماج میں لوگوں کو آزادی بہت سارے ملکوں میں جو چاہے کریں اسلام میں بھی لا اقراح فی الدین زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا اس کو آزادی ہو چاہے تو اسلام قبول کرے یا نہ کرے مسلمان بنے یا کافر باقی رہے مشرق باقی رہے اس کا اختیار ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم آپ کے بھی بتوں کا اکرام کرتے ہیں نہیں کہتے ہیں احترام اللہ از وجل لا من اجل احترام الاسلام اللہ کے احترام کی وجہ سے ہم بتوں کو برا نہیں بولیں گے نہیں کہ ہم بتوں کا احترام کر رہے ہیں کہ ان کو برا نہیں بولتے وہ انما من اجل احترام حق اللہ سبحان و تعالیٰ یہ سارا جو بتوں کو برا نہیں بولنا ہے یہ اللہ الز وجل کے حق کی وجہ سے ہے اللہ کے احترام کی وجہ سے ہے اللہ کے حق کا احترام کرتے ہوئے ایک من کر کے انکارنکر پیدا ہو رہا ہے آدمی کو چاہی کہ وہ جائے اس پر نکیر نہ کرے وہ یقون <هُمَا> کہتے یہ کہ اس باب سے ہیں کہ ایک انسان دو برائیوں میں سے ایک چھوٹی برائی کو اختیار کرے جب مجبور ہو جائے تاکہ بڑی برائی کو دفع کر دے یعنی وہ چپ ہو گیا بتوں کو برا بولنے سے تو بتوں کو غلط نہیں بولنا ایسا تو ہے نہیں نا بولنا ہے ان کو انکار کرنا ہے اس کو خاموش نہیں ہو سکتا وہ لیکن وہ کیوں چپ رہا چھوٹی چیز کو اس نے اپنا لیا ٹھیک ہے میں نہیں بولتا ہوں غلط کو غلط نہیں بول رہا ہوں آخفرئی اگر یہ بھی غلط تھا لیکن اس پر رک گیا کیوں اس لیے کہ اس کے نتیجے میں ایک بڑی برائی پیدا ہو رہی وہ یہ کے لوگ اللہ کو برا بولنے لگے وہ زیادہ بڑا برا ہے بتوں کو برا نہ بولنا برا ہے لیکن اللہ کو برا بولنا زیادہ بر... بڑا برا ہے لہذا आदमी نے چھوٹے کو اپنایا تاکہ بڑی برائی جنم نہ لے ويكون هذا من قاعده سد الذرائع التي تفضي الى الحرام کہ یہ سد ذرائع کے قاعده کے تحت ہے کہ ایک چیز جب حرام کی طرف لے جائے تو اس سے رکنا چاہیے فلا يجوز ان تسب انتصب او ولا کہتے اس اعتبار سے پوری حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اور نتیجہ نکلا تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اپنے ماں باپ کو خود گالی دو انہیں شتم کرو خود سے براہ راست مباشرتن یا پھر تم ذریعہ بنو ان کی گالی کا نہ خود تم کو گالی دینا ہے نظریہ بننا ہے کہ کوئی اور ان کو گالی دے تو یہ بات جو ہے تسہیر الالمام میں شیخ صالح الفوزان نے کہی ہے آ, میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے اور جو بقی باتیں انشاءاللہ ہم آ, وہ اگلے درس میں دیکھیں گے اقوال وصطفی اللہ علیہ ولکم اللہ رب العمین شیخ محترمۃما ان کلمات کو ان کی درجات کی بندی کا ذریعہ بنائے اور بڑی قیمتی باتیں حدیث کی شرح میں شیخ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں علمی اور تحقیقی باتیں اللہ تعالی ہم سب کو ان کے علم سے استفادے کی توفیق دے اور وقت بھی ختم ہو گیا انشاءاللہ اللہ آنے والے جمعہ کو پھر ہمارے راب کی آن لائن ملاقات ہوگی اور ان شیخ سے ہم استفادہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کے بعد عمل کی توفیق دے اور اللہ حرب العامن شیخ الفاظ فرمائے اور اللہ حرب العامن ہمسل قوپ نبی کے دین پر صرف شارعین ان کے عقید المناج پر قائم رکھ عام اللہ خیر آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں بڑے علم دروس ہوتے ہیں بڑے قیمتی ہیں اور سننے والے خود اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں الحمدللہ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس درس کو اور عام کیا جائے تاکہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کریں اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنے آمین نزاکم اللہ خیر والسلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ